یاد کرتا علمیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتا نوٹ پمال علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد میں ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین رحیم الحمد اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین الحمدًا كثيرًا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله رحمه لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد من يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائعا إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كصوته فاستقصوني أكسكم يا عبادي كلكم سائل إلا من أغنيته فاسألوني أغنكم يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآفركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ووابسكم وصغيركم وكبيركم وغتركم وأنفاكم كانوا على قلب رجل واحد ما زاد في شیعہ. لو كانوا على قلب رجل واحد میرا محترم بھائی اور بہنوں دنیا کا سب سے محتاج دنیا میں سب سے محتاج فقیر انسان ہے جس کی جتنی زیادہ ضرورتیں ہوں وہ اتنا زیادہ محتاج ہوتا ہے جس کی جتنی ضرورتیں تھوڑی ہوں وہ اتنا غنی ہوتا ہے مالداروں کی ضرورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں چونکہ ان کی خواہشات بھی ضرورتیں بن جاتی ہیں تو وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں زیادہ فقیر ہوتے ہیں فقیر آدمی اس لحاظ سے کم محتاج ہوتا ہے وہ درخت کے نیچے بھی سو جائے گا زمین پر بھی سو جائے گا مالدار آدمی کو تو بستر چاہیے ایئر کنڈیشن کمرہ چاہیے صاف ستھرا ٹوائلٹ چاہیے فقیر آدمی تو جہاں ضرورت پڑی وہیں بیٹھ جائے گا جیسی روٹی ملے گی وہ کھا لے گا مالدار کو تو ہر روٹی ہضم ہی نہیں ہوتی کھا ہی نہیں سکتا سواری نہ ہو تو فقیر آدمی پیدل چل پڑتا ہے مالدار آدمی کے جوان بیٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی نہیں کیسے جائیں چوک میں جانا ہوتا ہے گاڑی کوئی نہیں جا رہے ہیں. تو جتنی جت جتنا رسک بڑھتا ہے تو اتنی محتاجی بڑھ جاتی تو دنیا میں جو سب سے فقیر اور محتاج ہے وہ انسان ہے باقی ساری مخلوق خود کفیل ہے انسان کبھی خود کفیل نہیں ہو سکتا یہ کتنی کوئی دولت اکٹھی کر لے تو گھر خود تو نہیں بناتا وہ بنواتا ہے بیمار ہو جائے تو اپنا علاج نہیں کرتا کرواتا ہے خود تو بیٹھ کے وہ اپنا علاج کرے گا تو ہلاک ہو جائے کسی ڈاکٹر کا پتہ کرے گا کپڑے پہننے ہو تو خود بیٹھ کے نہیں سیتا سلواتا ہے ہمارے ہاں خود کفیل ہونے کا مطلب ہے کہ پیسہ آ گیا خود کفیل ہو گیا خود کفیل باقی مخلوق ہے پرندے خود کفیل ہیں ان کو نہ کہیں سے لینا پڑتا ہے کپڑے پہننے کے لیے اللہ نے پہنا دیے خود بخود ہی پہنا دیے پھر ان کو بدلنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں جو پہنے موت تک وہی چلتی گھر بنانے کے لیے نہ ان کو کسی مستری کو بنانا پڑتا ہے نہ ماں سے سیکھنا پڑتا ہے نہ باپ سے سیکھنا پڑتا ہے خود بخود انجنا ایک چھوٹا سا بھیڑ ہے اس کی مادا انڈے دیتی ہے پھر کسی کیڑے کو بجا کے ڈنگ مارتی اور اس کو بے ہوش کرتے کتنا مشکل کام ہے کتنے لوگ مر گئے آپریشن میں صرف اس کی غلطی سے نشہ دینے والے ڈاکٹر کی غلطی سے حالانکہ انہوں نے کتنا پڑھا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا سا بھیڑ ہے کہیں بھی نہیں پڑا جا کر اس کو ڈنگ مارتے کر بے ہوش کر دیتے پھر اسے اٹھا کے لا کے انڈوں کے پاس رکھ دیتا وہ اس کو کور کر دیتے ہے پھر خود وہ چلی جاتی ہے وہ جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کا ناشتہ آگے تیار ہوتا ہے اگر وہ مر جائے تو وہ گل جائے تو گلنے کے بعد تو کھا نہیں سکتا تو اس میں سارا ساری زندگی ہوتی صرف بے ہوشی ہوتی وہ نکلتے ہیں کھاتے ہیں اڑ جاتے ہیں نہ انہوں نے ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا نہ یہ نہ یہ انہوں نے سارا نظام دیکھا کہ کیسے غذا کٹھی کرنے لیکن ان انڈوں میں نکلنے والی مادہ جب وہ انڈے دیتی ہے تو ٹھیک اپنی ماں والے عمل کو دہراتی تین چار مہینے پہلے اپنے ڈیرے میں بیٹھے ہیں میں نے یہ سارا منظر دیکھا میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے پھر یہ تماشا دیکھا کہ اس نے ایک سنڈی کو پکڑا ہوا تھا اور اس, کو اس کو ویسے ڈنگ مارنے میں لگا ہوا تھا لگا ہوا تھا وہ ابھی تک ایسے ایسے ایسے ایسے حرکت کر رہی تھی کر رہی تھی میں یہ تماشا دیکھ کر اللہ علاح اللہ زبان پیارا تھا واہ رو اللہ اس کو کس نے یہ سبق سکھایا باقی جتنی مخلوق آپ کو نظر آئے گی وہ خود کفیل ہے آپ چڑیا نے گھونسلہ بنانا ہو کہیں ٹریننگ نہیں لیتی اپنے آپ کٹھے کر کے تنکے بنا لیتی جب انہوں نے اپنے اندر جنریٹر سے بجلی پیدا کرنی ہو تو کہیں سے وہ نہ جنریٹر لیتا ہے نہ وائرنگ لیتا ہے نہ باپ سے مدد نہ ماں سے مدد اپنے آپ ہی وہ چمکنے لگ جاتا ہے اقاف کی لمبی اڑان اونچی پرواز اور بے خطا جھپٹ یہ اس کو کوئی بھی نہیں سکھاتا وہ خود کفیل ہے سامپ بل کھاتا ہے لہراتا ہے زہر بناتا ہے موقع کی طاقت میں رہتا ہے حملہ کرتا ہے سانپ کے حملہ کرنے کی رفتار نبے میل فی سیکنڈ ہوتی اور ڈنک ایسے اٹھتا کیوں جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کی یہ رفتار نوے میل فی سیکنڈ ہوتی <تصفح> تو یہ جتنے بھی آپ کائنات میں غور کریں گے تو سب سب خود کفیل ہیں یہ جتنے آ رہے ہیں تاجر دگین نے کپڑے خود سی ہیں یا ٹوپیاں ہمارے سر پہ پگڑیاں ہم نے خود سی ہیں یہ واسکٹ نے کو خود بنائی ہے انسان خود کفیل فیل نہیں ہے محتاج ہے ایک دوسرے کا محتاج لے با بکم بادن سخریہ یہ اللہ کی خدمت تو بھائی محتاج کو تو غنی کا آسرے کی بڑی ضرورت ہے کمزور کو قوی کے آسرے کی ضرورت پھر جو جتنا ضرورتوں میں بڑھتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے غریبوں کے بچے ننگے پاؤں چل رہے ہیں شجون کی گرمی میں پکی سڑک پہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں ان کو پرواہی کوئی نہیں شدید جنوری کی سردی میں ننگے پاؤں سڑک پہ جا رہے ہیں پرواہ کوئی نہیں کسی مالدار کے بچے کو دو منٹ کھڑا کرو اس کو نمونی ہو جائے گی گرمی میں کھڑا کرو تو اس کے سارے پاؤں جل جائیں گے آبلے پڑ جائیں گے مال بڑھتا ہے محتاجی بڑھتی ہے فقر بڑھتا ہے ضرورتوں کا فقر زیادہ بڑھتا بڑھتا بڑھتا جاتا بڑتا جاتا بڑتا جاتا ہے ہے غریب کے بچے کو پتہ ہی نہیں چاکلیٹ کیا ہوتا ہے مالدار کے بچوں کا کتنا بل بن جاتا خالی آئس کریم کا اور چاکلیٹ کا ٹافیاں آئس کریم چاکلیٹ غریب کے بچے نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے کہ چاکلیٹ بلا کیا ہے ٹافی چیز کیا ہے آئس کریم کسی کہتے کہ ہیں پتا کوئی نہیں تو اللہ غنی ہم محتاج وہ سب سے زیادہ غنی وہ اپنی بقا میں کسی کا محتاج اپنی زندگی میں کسی کا محتاج اپنے قیام میں کسی کا محتاج اپنی زندگی میں وہ کھانے کا محتاج ہے اپنی بقا میں وہ پینے کا محتاج نہیں اپنے رہنے کے لیے جگہ کا محتاج نہیں اپنے رہنے کے لیے زمانے کا محتاج نہیں اپنے رہنے کے لیے وہ ظرف کا محتاج نہیں مکان کا محتاج نہیں مجھے رہنے کے لیے فرش چاہیے چھت چاہیے مجھے رہنے کے لیے دیواریں چاہیے اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے لیکن نہ اس کے لیے کوئی فرش ہے نہ چھت ہے نہ دیواریں ہیں, نہ ستون ہیں نہ مسیریاں ہیں نہ چارپائیاں ہیں موجود ہے کس حالت میں ہے ہم اس پر ایمان لائے لیکن ہمیں پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے تم على عرش وہ عرش کے اوپر ہے عرش پر بیٹھا ہوا نہیں عرش پہ اس نے چوکڑی نہیں ماری ہوئی عرش پہ وہ لیٹا ہوا نہیں عرش پہ وہ نیم دراز نہیں عرش پہ وہ براجمان نہیں کیسے ہے وہ عرش کے اوپر ہم ایمان لائے کہ وہ ہے کس کیفیت میں ہے وہ ہمارے علم میں کوئی نہیں تو اللہ موجود ہے لیکن جگہ کے بغیر ہے لکل موجود ہے مکان لا يحویه مکان کوئی مکان اس کا احاطہ کر نہیں سکتا لا يشتمل علیه زمان زمانے کی گرفت میں وہ آتا کوئی نہیں لا تاقضه سینہ اونگتا کوئی نہیں ولا نوم وہ سوتا کوئی نہیں لا يؤوده حفظهما وہ تھکتا کوئی نہیں ما كان اللہ لیعجزه من شیح عجز کوئی نہیں لا یغل بہو کوئی چیز اس پر غالب کوئی نہیں لا يعزب عن من زبان ذرا ایک رائی کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی کوئی نہیں سوا منکم من اثر القول آہستہ بولو تو بھی سن لیتا ہے وہ من جہ رب زور سے بولو پھر بھی سن لیتا ہے وہ مستقبل بل رات کو چھپ کے چلو تو بھی دیکھ لیتا ہے بسار بن بن نہار دن کے اجالے میں چلو پھر بھی دیکھ لیتا ہے فی الن ہو آہستہ باتیں بھی سنتا ہے وہ اخا اخوا کیا ہے جب ہم جب ہم ہونٹ سی لیتے ہیں اور دل سے باتیں کرتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکنوں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اللہ وہ بھی سن لیتا ہے ایسا اس کا سننا کامل ہے دیکھنا کیسا کامل ہے یرا دبی بن سودا القرۃث لت اندھیرا گپ ہو کالے پہاڑی سلسلے ہو کالی چٹانیں ہوں کالے پتھر ہوں کالی رات ہو اس پر چلنے والی پہاڑ پر پتھر پر چلنے والی چیونٹی بھی کالی ہو کوئی تو نہیں چل رہی نا کتنی خربوں چل رہی ہیں کھربوں چل رہی ہیں چیونٹیاں نہ ہوتی تو ہماری زمین بنجر ہو جاتی چیونٹیاں نہ ہوتی تو ہماری زمین قابل کاشت نہ رہتی تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ نہیں کہ میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا دبی من نملہ وہ چیونٹی کے حقیر پاؤں ٹانگیں وہ پہاڑ پر چلتے ہوئے جو نشان بنا رہے بنا رہی ہیں اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا میں وہ نشان بھی دیکھ رہا ہوں سودا تو وہ کیسی آنکھ ہے کیسی آنکھ ہے پھر میں تو آگے دیکھ رہا ہوں مجھے تو پیچھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ابھی میں پردہ حائل ہو گیا ادھر پتہ نہیں عورتیں سن رہی ہیں کہ کیا کر رہی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا دائیں دیکھتا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا اوپر دیکھوں تو نیچے نظر نہیں آتا اور اللہ کیا کہتا ہے احاطہ بسر ہو تیرے رب کی نظر جس طرح عرش پہ پڑتی اسی طرح فرش پہ پڑتی جیسے وہ لوہے محفوظ کو پڑتا ہے ایسے ہی تہ خاک چلنے والے کیڑے کے وجود کے اندر میں اٹھنے والے جذبات کو پڑتا ہے جیسے وہ جبریل اور میکائیل کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ سمندر کے کالے پانیوں کے تہ میں چلنے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو دیکھتا ہے لا يشغله لہو عظیم سلطان ہی صغیر سلطانی ہی ہم پر کوئی بڑا کام آ جائے تو چھوٹے کام ہم بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں پہلے یہ کر لو اللہ کی کیا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑے کاموں کو کرتے ہوئے چھوٹے کاموں سے غافل نہیں چھوٹی مخلوق کو سنبھالتے ہوئے بڑی مخلوق سے غافل نہیں آسمانوں کو تھاما تو پتنگوں سے غافل نہ ہوا ہاتھیوں کو تھاما تو کیڑیوں سے غافل نہ ہواپ کو بلندی میں اڑایا تو کیشمے سے غافل نہ ہوا ویل مشلی پہ نظر رکھی تو مینڈکی سے غافل نہ ہوا گد پر نظر رکھی تو پدی سے غافل نہ ہوا آسمان کو روکا تو زمین کے ڈھیلے سے غافل نہ ہوا جبریلوں میں کایل پہ نظر رکھی تو تیتلیوں سے غافل نہ ہوا کیا تتلی ہے اور اس کا پر کتنا چھوٹا ہے اس کا پرنٹ کوئی بنا سکتا ہے مور کو پرنٹ دینا تتلیوں کو پرنٹ دینا پھولوں کو رنگ دینا ہوا کو گردش دینا پانیوں کو بہاؤ دینا زمین کو گردش دینا پہاڑوں کو ٹھہراؤ دینا اور سورج کو تپش دینا چاند کو ٹھنڈک دینا ستاروں کو جل ہٹ دینا یہ کتنے کام ہیں جو ایک وقت میں میرا اللہ کر رہا ہے اور دعوی کرتا ہے ہل تاراؤ من فطور کہیں کوئی کمی ہے تو بتا دو ہل تارا من فطور بتاؤ بتاؤ کیا کام زیادہ ہو گیا تو مور کا پینٹ خراب ہو گیا ستارہ والوں کے وہ کیا تھا تمہاری پرنٹنگ وہ تو روز خراب ہوتی کبھی اللہ کا پرنٹ بھی خراب ہوا ہے ہاں؟ مور بننے زیادہ ہو گئے رنگ تھوڑا ہو گیا بھائی اب نیلا اب اس کی جو سنہری پہننے ذرا کم ہو گیا کیوں مور زیادہ ہو گئے تھے پینٹ خراب ہو گئے کال زیادہ کالا رنگ ختم ہو گیا تو کو کو تھوڑا تھوڑا چٹا بھی آپ کر دیا ہے کبھی دیکھا آپ نے ایک فیکٹری میں ایک کام ہو رہا ہے اور اس پر کتنے دماغ بیٹھے ہیں اور اس میں, بھی اس میں بھی اس کا اس کا ویسٹ روز نکل رہا ہے یہ خراب ہو گیا یہ غلط ہو گیا یہ, ہو گیا یہ خراب ہو گیا یہ غلط ہو گیا اس کو ادھر کر دو یہ ٹھیک ہے جو ٹھیک ہوتا ہے پھر اس کی بھی کیٹیگری ہے یہ نمبر ایک ہے یہ نمبر دو ہے یہ نمبر تین ہے اور کام صرف ایک ہو رہا ہے دھاگا بن صرف ایک دھاگا ایک کپڑا ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک پل میں ایک لمحے میں ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت غور فرماؤ کتنے مختلف انڈے اور ان میں کیا بن رہا ہے فاختہ کا انڈا چیونٹی کا انڈا مکھی کا انڈا مچھر کا انڈا اور کبوتر کا انڈا مرغی کا انڈا شطرمرگ کا انڈا اور مور کا انڈا اور کبے کا انڈا اور کوئل کا انڈا اور مچھلی کے انڈے اور کچھ کے انڈے مگر مچھ کے انڈے ذرا غور تو کرو ایک مکھی ہمیں کھا گئی سفید مکھی کپاس کھا گئی ہمیں نظر میں نہیں آتی بد وقت وہ اس کے انڈے وہ اس پر نا وہ کپاس کے پتے پر ایسی جمی ہوتی ہے بڑا شیشہ لگا کے دیکھو جیسے انگور کے گچھے پڑے یہ ایسے انڈے جو نظر نہیں آتے اور مگر مچھ کا انڈا شتر مور کا انڈا جو کلو کلو کا ہے یہ سب انڈے بن رہے ہیں ان انڈوں میں آگے تخلیق ہو رہی ہے اسی وقت میں مچھلیوں کے پیٹ سے انڈے نکل رہے ہیں اسی وقت میں عورت مادہ ہے اس کے بچہ یا بچی بن رہا ہے اسی وقت میں گھوڑی ہے گدھی ہے اور ہتھنی ہے جو مادہ جانور ہیں مادہ جانور ہیں ان کے اندر بچے بن رہے ہیں اسی وقت میں اسی وقت میں یہ درخت نر اور مادہ ہیں اس میں پالینیشن ہو رہی ہے نر مادہ کے گور کو ملایا جا رہا ہے کہیں ہواؤں کے ذریعے سے کہیں مکھی کے ذریعے سے شہد کی مکھی اللہ ختم کر دے تو ایک لاکھ قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ پولینیشن ایک لاکھ پودے نہیں ایک لاکھ قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو جائیں گے کہ ان کے نرمادہ کو ملانے کا کام صرف شہد کی مکھی کرتی اور کوئی نہیں کرتی اس سارے نظام اور مختلف نظام اور مختلف شکلیں کہیں بچہ کا نطفہ ٹھہرا کہیں وہ بن رہا ہے کہیں اس میں آنکھیں بن رہی ہیں کہیں ناک بن رہا ہے کہیں کان بن رہا کہیں ہاتھ بن رہے کہیں پاؤں بن رہا کہیں شکل بن رہی کہیں مسوڑے بن رہے کہیں ہونٹ بن رہے کہیں ریڑھ کی ہڈی بنائی جا رہی کہیں ہچیلیاں کہیں نوخن کہیں انگوٹھا اور کہیں پیٹ کہیں میدا کہیں جگر کہیں تلی کہیں آتے کہیں دل کہیں دماغ کہیں رگ کہیں ریشے کہیں پٹھے کہیں ہڈیاں کہیں جوڑ کہیں خون کہیں سفید کھلیے کہیں سرخ خلیے یہ سارا کتنا مختلف نظام ہے اور اس سارے نظام پر اللہ کہتا ہے ما کانا رب کا نسیا تیرا رب کبھی نہیں بھولا تیرا رب کبھی خطا نہیں کھاتا کبھی کبھی اس کو دھوکہ او ہو ہو اتنی مخلوق بڑھ گئی کیا کریں بھائی اب تو بھائی مرغی کے انڈے سے مور نکلا مور کے انڈے سے کوا قوو نکلا کے انڈے سے کتا نکلا ایسا کبھی نہ ہوا کتے نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دیا ہو اور کوے نے بھونکنا شروع کر دیا ہو کام ہی زیادہ ہو گئے تو ہو گئے ألا ربكة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم قال مقداره ألف سنة مما تعد ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه فبدأ وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه السمع ارے میرے بندے یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ انکاری ہوا شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا اس کو میں نے مردود کر دیا تھا تو نے ہزاروں سجدے چھوڑے پر میں تیرے لیے راہیں دیکھتا رہا میں دروازے کھول کے بیٹھا رہا میں تیری راہیں تکتا رہا کبھی تو توبہ کرے گا کبھی تو لوٹ کے آئے گا جب لوٹ کے آئے گا اپنے رب کو منتظر پائے گا کبھی ایسا نہ ہوگا کہ دیر پہ آنے پہ اللہ تانا دے دے بڑھاپے میں توبہ کرنے کیوں آئے ہو تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ تو اب کیوں آیا ہے نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی میں کہتا ہوں نو کروڑ بھی کھا لے اگر حج کو چلے گی تو اللہ کو منتظر پائے گی ہوں آخری عمر میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے غلطی کھا گیا مومن نہیں کس ترنگ میں تھا اللہ کی قسم آخری عمر نہیں آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو اللہ استقبال کرے آجا آیا بحم میں تمہیں عذاب دے کے کون سا خوش ہوتا ہوں ان شکرتم تم امن و کان اللہ شا کرن علیما شکر گزار بن جاؤ تو مجھ سے زیادہ مہربان تمہیں کون سا ملے کہاں پاؤ گے مجھ سے زیادہ مہربان تو بھائیوں اور بہنوں اللہ بے خطا علم کا مالک بے خطا تقدیر کا مالک بے خطا اندازوں کا مالک بے خطا, کا مالک بے خطا تدبیر کا مالک بھولنے سے پاک سونے سے پاک اونگنے سے پاک تھکنے سے پاک مرنے سے پاک جہل سے پاک ذوق سے پاک دیکھو اپنے نبی کی اللہ اپنے رب کی وہ تعریف کر رہا ہے جو علم تھا وہ تو پڑا کوئی نہیں آج کل ایک اور بت بناؤ گے او لیول اے لیول یہ جتنے مالدار ہیں انہوں نے ایک بت بنا لیا ہے او لیول اے لیول بیٹے کو کیا کرا رہے ہو بیٹی کیا کر رہی ہے او لیول آج تک یہ پتہ بھی نہیں چلا یہ ہے کیا بلا میں <coughs> کہتا ہوں ڈی لیول کرو جڈ لیول کرو چاہے سارے ایکس وائی جڈ لیول کرو پر انہیں مسلمان تو بناؤ انہیں اللہ کا تعلق تو سکھاؤ انہیں صرف کمانا سکھا رہے ہیں انہیں صرف بولنا سکھا رہے انہیں اللہ کا تعلق تو بتا دو صرف منہ ٹیڑا کر کے انگریزی بولنا ہی نہیں آ جائے کیا اسی کا نام انسانیت میں پہلے مسلمان ہوں پھر میں کچھ اور ہوں پہلے یہ مسلمان بیٹی ہے پھر کچھ اور ہے اگر اس نے اسلام ہی نہ سیکھا تو کل قبر میں یہ کیا کرے گی اگر میں نے اپنے بچے کو ایمان نہ سکھایا تو سارے کاروباروں کا اسے وارث بنایا تو یہ مرنے کے بعد کیا کرے گا پھر یہ اللہ کو کیسے راضی ترک وہ آنے والی خوفناک گھرٹیوں کا پیسہ کوئی ہر جگہ ساتھ دیتا ہے پیسہ کوئی ہر جگہ انسان کو خوشیہ دیتا اپنا اپنے آپ کا میرے آپ کا نبی اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے اللہم انتا احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوسع من اعطا انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب الشهيد وأدنى حفيظ حلث دون النفوز أخذت بالنواصي كتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدین و ما شرعت والامر ما الخل الخلق خلق ولاب وبد اللہ کیا خوبصورت تعریف اس لیے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام احمد رکھا احمد احمد کیا جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں احمد آج تک اللہ کی تعریف ایسی کسی نے نہیں کی جیسے ہمارا نبی اپنے رب کی تعریف کر. کیا رہے اے اللہ اے اللہ کوئی نہیں تیرے سوا جس کی بندگی ہو خالی ترجمہ ہے ان الفاظ کے حقائق نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی نہیں تیرے سوا جس کو مدد کے لیے پکاروں کوئی نہیں تیرے سوا جس سے مدد چاہوں کوئی نہیں تیرے سوا ثقافت کرنے والا کوئی نہیں تیرے سے عطا کرنے والا کوئی نہیں تیرے جیسا مہربان کوئی نہیں تیرے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں تیرے جیسے خزانوں والا کوئی ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں جسے تجھے چھوڑ کے یاد کرنا شروع کر دوں تو ہی ہے جس کو دل میں بساؤں جس کو زبان سے یاد کروں جس کی اطاعت میں ڈھل کے،, کے چلوں جس کو صبح و شام یاد کروں ہر چیز مٹ جائے گی تو باقی رہے گا ہر ملک فنا ہوگا تجھے بقا ہوگی ہر ملک پہ تباہی آئے گی تیرے ملک کو بقا ہوگی ہر, ہر فرد موت کا پیالہ پیے گا اور ابھی اور ازلی ہے ہم فانی ہیں مٹ جانے والے ہیں ہم تج سے چھپنا چاہیں چھپ نہیں سکتے ظاہر بھی تیرے سامنے باقن بھی تیرے سامنے رات بھی تیرے سامنے دن بھی تیرے سامنے میرے لکھے کو تو جب چاہے مٹا دے تیرے لکھے کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہماری پیشانیاں تیرے قفزے میں, ہماری گردنے میں ہماری تقدیر تیرے قبضے میں ہماری زندگی تیرے, ہاتھ میں, ہماری موت تیرے, ہاتھ میں. تیرے چاہے ہو جاتے ہیں تیرے نہ چاہے نہیں ہوتے مَا جو تو فیصلے کرتا ہے رحمت اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور جب تو اپنی رحمت کو بند کرتا اسے کھول نہیں سکتا بندوں کو مصیبت میں ڈالے تو کوئی راحت نہیں لا سکتا اور راحت دے دے تو کوئی مصیبت نہیں لا سکتا یا لا انت اللہ الرحیم تو ہے بڑا یہ آخری لفظ ہوئے ہو۔ اللہ کے یہ صفاتی نام اس میں صرف ایک نام ہے غصے والا باقی سارے محبتی محبت محبتی محبت محبت محبت المن تقیم ننانوے تو اللہ کے کچھ سارے نام نہیں ہے اللہ کے تو بے شمار اللہ کی ذات لامحدود صفات لامحدود لیکن اللہ نے کہ نبی نے ہمیں اللہ کے ننانوے نام بتائے یہ آخری نہیں ہے بے شمار ہیں ان میں صرف ایک نام ہے المنتقم غصے والا المنتقم انتقام لینے والا باقی سارے اس کے نام اس کی یا رحمت بتاتے ہیں یا بادشاہ ہی بتاتے ہیں اس کی پکڑ کو بتانے والا ایک نام اسی خود فرماتے ہیں میں وہ اردو میں نا اگر اللہ کے تمام صفاتی نام جو ہمیں معلوم ہیں جو نہیں معلوم اللہ کے نبی کی دعا سنو علام کا سمیت بہی قسم کہ مولا میں تجھے تیرے ان ناموں کے تو مانگتا ہوں جو نے اپنے رکھے او انزل تو فی کتاب وہ نام جو اپنی کتاب میں اتارے او احدا من احد تیرے وہ نام جو اپنے بندوں کو بتائے الحام کیے اوشتا اوشتا اثر تب ہی فی علم الغیب عندك اور تیرے وہ نام جو نے کسی کو نہیں بتائے جو تیرے اپنے علم غیب میں ہیں نے کسی کو نہیں بتائے میں ان تمام ناموں یا ان تمام ناموں کی تو فیل تجھ سے سوال کرتا ہوں ان تمام اسما کو اگر جمع کیا جائے تو ہماری زبان میں دو لفظ میں دو لو ایک کہ لطف سجن دم بدم جب میرے باپ فوت ہو رہے تھے ان کو دل کا درد ہو رہا تھا یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے لطف سجن دم بدم کی تمام صفات کو اگر جمع کیا جائے تو دو میں کہر اور مہر رحمت اور غذب پھر ان کا مقابلہ ہم نے نہیں کہ اللہ نے خود کیا اور اس نے ہمیں کہا اللہ کے نبی نے ہمیں خبر دی کہ ارش پر ایک تختی ہے اس کے اوپر اللہ نے خود لکھوایا ہوا ہے ان نے رحمتی سبقت غدبی میری رحمت میرے غصے سے آگے چلی رحمت غصے پر حاوی ہوگی رحمت غصے پر غالب ہوگی ہو تو میرے بھائی اور بہنوں سب سے بڑا غنی اللہ اور ہم اسی کے ہی باغی ہو گئے ہیں سب سے بڑا غنی اللہ دیکھو یہ ہمارے تھوڑے تھوڑے تنخواہ کے ملازم ہوتے ہیں بےچارے اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو آپ لوگ کیا تنخواہیں دے دیں تین ہزار پر، تین ہزار روپے کوئی مہینہ گزار سکتا آپ یہ ملوں والے کیا دیتے ہیں مزدوروں کو تین ہزار روپے دیتے ہوں تین ہزار میں سوچو تو صحیح تین ہزار کی جو تمہارے بچے آئس کریم کھا جاتا تین ہزار کا خالی وہ ایک جوتی خرید لیتے ہیں جوڑا نہیں جوتا خرید لیتے ہم ان کو دیتے کیا ہیں اور ان سے مطالبہ کتنا بھاری ہے ہمارا یہ کرو یہ کرو جی بہت اچھا جی بہت اچھا جی بہت اچھا جی بہت اچھا, جی بہت اچھا. تین ازار میں اس کا بیٹا بیمار ہو جا اس کو دوائی کے پیسے نہیں اس کے پاس لیکن ہم, ہمارا مطالبہ کتنا شدید ہے اور اللہ نے کیا کیا ہے زمین سے لے کر آسمان تک دیکھو تو صحیح اس کی رحمتوں کے کرم کے احسان کے کتنے دروازے کھلے ہیں اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا کہ میرا بندہ میری مان لے میری مان لے اس کے سوا کیا چاہتا ہوں میری مان لے اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے بھی لما یوخم اسی رسول اذا لما او میرے بندو اللہ اس کے رسول کی مان لو اسی میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے تمہاری زندگی کا سامان اللہ کی اطاعت ہے تمہاری زندگی کا سامان اس کے نبی کا طریقہ ہے اور پھر تھوڑی سی ہمارا نوکر غلطی کرے ہم فارغ کر دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ساری زندگی گناہوں سے بھر دی سر سے لے کر پاؤں تک آلودہ ہو گئے اور اللہ کے انتظار میں ہے کہ کب توبہ کرے گا کب توبہ کرے گا کب توبہ کرے یومن اللہ اللہ اللہ البحر ربہ فی ابن آدم سمندر روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو تجازت دے تو میں چڑھ جاؤں سمندر کو تو فیصلہ باد آنے میں کچھ دیر تو لگے گی بل اردو فی ان تب ہو یہ دھر اللہ تو اجازت دے تو میں ان سب کو یہی نگل جاؤں دوں بل ملا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے تو ہم ان کو اڑا دیتے ہیں محسن کے سامنے جھکنا فطرت ہے پر ہم آپس میں تو یہ معاملہ رکھتے ہیں جو ہم پہشان کرے ہم یاد رکھتے جس کے نہ احسان یاد ہے نہ اس کے فضل یاد ہیں نہ اس کے کرم یاد ہیں اسی سے رہا ہے اسی سے رہا ہے, ہے اس کا ظرف دیکھو فرشتے غصے میں زمین غصے میں پانی غصے میں اور اللہ تعالیٰ جس کی نافرمانی فرمانی ہو رہی وہ خود کیا کہتا ہے وہ یوں فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دا دی فن آبدی مین کون چلو چلو چلو چلو پیچھے ہٹ جاؤ میں جانوں میرا بندہ جانے تم ہوتے کون دخل دینے والے میں جس کی نا فرمانی کر رہا ہوں غصے تو اسے ہونا تھا زمین غصے میں آ گئی اتنا اس پہ زنا ہوا کہ وہ بفر گئی اتنا اس پہ ناچ گانا ہوا کہ وہ, وہ آپ سے باہر ہو گیا اتنے اس پہ بے پردگی ہوئی آوارگی ہوئی سود چلا جھوٹ چلا کھانا چلی کہ وہ پھٹنے کو ہو گئی اگر زمین کے اپنے بس میں ہوتا تو کب کی کھا چکی ہوتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ایک پائل جب چھن چھن کر کے زمین پہ ایک ناشنے والی عورت کا پاؤں لگتا ہے اگر یہ دنیا جزا سزا کا جہان ہوتی تو یہ زمین پارا پارا ہو جاتی دیکھنے والوں پر اللہ کے عذاب کی بجلیاں کڑک جاتی ہیں برس جاتی یہ کیا ظلمت کا جہان ہے آوارگی کو تفریح کہتے ہیں بے پردگی کو تہذیب کہتے ہیں مرد عورت کے بے ہنگم اختلاط کو آزادی بھائیو ہم تو ایسے کٹی پتنگ نہ تھے کہ جلر ہوا کا رخ ہو ادھر چلے جائیں ہماری ڈور تو اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے ہم تو آزاد نہیں ہیں تو میرا اللہ کہتا ہے کہ چھڑو بات نہ کرو کیوں نہیں اللہ کیوں نہیں اللہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے عابدہ کم فیشان و بہی اگر یہ تمہارا بندہ ہے نے بنا تو پکڑ لو مار دو وہ انکان آگ دی آگ دی اور اگر یہ میرا بندہ ہے تو چپ کرو میں جانوں میرا بندہ جانے میں اس کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوں کبھی تو توبہ کرے گا جس دن توبہ کرے گا مجھے منتظر پائے گا نہ کوئی تانا سنے گا نہ کوئی بولی سنے گا نہ کوئی تنقید سنے گا جس دن توبہ کرے گا منتظر پائے گا تو میرے بھائیوں اور بہنوں رمضان کے جاتے دن ہیں آج بھائی آج اللہ سے صلاح کر لیں سبحان اللہ تو اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں تو کیا اللہ کو نفع اور اللہ کے نافرمان فرمان ہو جائیں تو اللہ کو نقصان ہے یا عبادی یا عبادی لو ان اولکم و آخر و ان سکم و جن نقم و حی و میت و رقب و سکم و سگیر و کبیرکم میرے بندو انسان و جنات زندہ و مردہ بوڑھے جوان مرد عورت چھوٹے بڑے پہلے پچھلے اگلے پچھلے نئے پرانے خشک تر تمام کے تمام تم سجدے میں پڑ جاؤ اور تقوی کی ہمالیہ چوٹیاں طے کر جاؤ ماضا دفی ملکی شیا تمہارے سجدوں سے میں بڑا نہیں ہوتا ہوں بڑا نہیں ہوتا ہوں کبیر ہے میرے رب کی قسم اکبر کہو یا نہ کہو محبود ہے میرے رب کی قسم بندگی کرو یا نہ کرو مسجود ہے مجھے میرے رب کی قسم سجدے کرو یا نہ کرو وہ کبیر ہے متعال ہے عالم الغیب بے بشہدت المتعال المتعل ہے اس کی بڑائی مانو یا نہ مانو جب بار ہے اس کی جبروت کو مانو یا نہ مانو وہ متکبر ہے اس کی کبریائی کو مانو یا نہ مانو وہ قدوس ہے اس کے تقدس کو مانو یا نہ مانو وہ ملک ہے اس کی بادشاہی کو مانو یا نہ مانو وہ عز عزیز ہے اس کی عزت کو مانو یا نہ مانو وہ جبار ہے اس کی جبروت کو مانو یا نہ مانو وہ حاکم و حکیم ہے اس کی حکمت اور حکم کو مانو یا نہ مانو وہ قادر مقتدر ہے اس کی قدرت کو مانو یا نہ مانو وہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے والی ہے متعال ہے قدوس ہے سلام ہے مؤمن ہے محمن ہے عزیز ہے جبار ہے متقدر ہے خالق ہے باری ہے مصور ہے غفار ہے قہار ہے وہاب ہے رزاق ہے فتاح ہے علیم ہے قابض ہے باسط ہے خافض ہے رافع ہے معز ہے مذل ہے سمیع ہے بصیر ہے حقم ہے عدل ہے لطیف ہے خبیر ہے حلیم ہے عظیم ہے غفور ہے شکور ہے علیج ہے کبیر ہے حسیب ہے جلیل ہے کریم ہے رقیب ہے مجیب ہے باعث ہے شہید ہے حق ہے وکیل و قوی متین ولی حمید و موسیق معید مععید مخی حی قیوم واجد ماجد احد سمد قادر مقتدر اول و آخر ظاہر و باطن ویلی متعال بر طواب منتق معفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصة الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديل الباقي الوارف الرشيد الصبور جل جلاله له ملك السماوات والأرض هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبح سبحان الذي اسرى یہ 15ویں پارے میں پہلا مستر آیا سبحان سبحان الذي يسرى پاک ذات اس کی پاکی بین کر پھر کہا سب بہل اللہ حما السماوات والارض ماضی کا سیگا ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑتی ہے پھر کہا یو سب بہلا فما مزارے کا سیگا اللہ کی ہر اللہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑتی رہتی ہے پھر کہا سب رب کل الا ارے میرے نادان بندے پتھر پتھا مجھے پکار رہا ذرا ذرہ مجھے پکار رہا پتھر پتھر مجھے پکار رہا پانی کی موجے نہیں پانی کا ایک ایک کچرا مجھے پکار رہا اب بادل نہیں ہوئی نہیں ایک ایک ذرہ ایک ایک جاندار بے جان متحرک ساکن بلند و پست اونچے نیچے آبی خاکی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی سب تیرے اللہ کو پکار رہے ہیں تو بھی تو مجھے پکارتا سب حسن رب اللہ اور تو بھی تو میرا نام لیتا تو یہی اسی تو پیدا ہوا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا پیغام میرے بندو اے اللہ توبطن سا بو اے جمیون تم تو بہت ہو رہے گو کیا کرے گا وہ کیا کرے گا تلقی تو ہو من ب اللہ تعالیٰ فرمایا جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں ذرا کسی روٹھے ہوئے منانے جاؤ آپ کا استقبال کرے گا دیکھ لیں سگی ماں کیوں نہ ہو ذرا منانے جاؤ دیکھو کیا کرتی ہے اور اللہ کو منانے جاؤ وہ کہتا ہوں میں برعید میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں ہائے ہائے میرے بھائیوں میری بہنوں جو ہمارا سب سے زیادہ ہم درد تھا اسی کے باغی ہو گئے اسی سے ٹکر لے لی تو جاتا ہوا رمضان ہے آج اللہ سے سلا کر اس کو منا کتنے گنا کر کے کتنے گناہ کر کے منانا ہے اس نے چھوٹ تو بڑی دی ہے کلو بلک دونوں بکائے نہ سما کر لے تجھے جتنے کرنے کر لے کتنے کر زمین بھر جائے پہاڑ دب جائیں چاند تارے تیرے گناہوں سے بھر جائیں سورج تیرے گناہوں کی سیاہی سے اندھا ہو جائے پھر زمین آسمان کا خلا تیرے گناہوں سے پر ہو جائے پھر گناہوں کے ڈھیر پہ ڈھیر لگتے لگتے اتنے کر آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دیں کوئی ہے ایسی عورت اتنے گناہ کر کے دکھا دے کوئی ہے ایسا مرد اتنے گناہ کر کے دکھا دے تو اللہ ایک سے کہہ رہا ہے اور میں یوں کہہ رہا ہوں اگر عالم علیہ السلام کی ساری نسل شیطان کی ساری نسل کٹھی ہو جائے اور سب مل کے گناہ کریں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں تو بھی میرے رب کی قسم ان کے گناہ آسمان کی چھت تک نہیں جاتا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ایک آدمی ایک ایک ایک, ایک مرد ایک عورت اتنے کرے کہ چھت تک لگا دے پھر اس طرح ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے تو لگتا غفر تو لبالی جاؤ میں نے معاف کر دیا مجھے کوئی پرواہ یہ اس کی معافی کا راستہ ہے ایسا عام کھلا ہوا ہے ایک نوجوان تھا دونوں اسرائیل میں وہ بڑا آوارہ ہو گیا لوگ تنگ آئے تو انہوں نے اس کو گھر سے نکال دیا شہر سے بھی نکال دیا جب وہ شہر بدر ہوا تو اس زمانے میں اسباب زندگی تو تھے نہیں تو جب زندگی کے اسباب ٹوٹتے گئے ٹوٹتے گئے یہاں تک کہ کچھ بھی نہ رہا پھر فاقے آ گئے پھر موت نے گھیرا ڈالا تب وہ مایوس ہوا ہے کوئی نظر نہیں آیا پھر یوں دیکھا کوئی آ رہا ہے کوئی نظر آیا دائیں بائیں دیکھا کچھ نہیں تو پھر اس نے اسے آسمان کو بے بسی سے دیکھا کہنے لگا کہ اے میرے رب اگر تو عذاب دینے سے بڑھ جائے اور معاف کرنے سے گھٹ جائے تو پھر میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کرتا ہوں اور اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو تو میرے مولا سارے جگ نے مجھے چھوڑ دیا میں تیرا مجرم ہوں مانتا ہوں لیکن میری بے بسی پہ کرم کر دے آج مجھے معاف کر دے میں نے تیرے بارے میں یہی سن رکھا ہے کہ تو غفور اور رحیم. ایک قانون بتاؤں اللہ تعالیٰ کہتا ہے موت کے وقت کی توبہ قبول کوئی نہیں وليست للذين موت یا جب بھی کر لے ایک سیکنڈ پہلے بھی کر لے تو قبول ہے لیکن جب موت جھٹکا دے پھر تو قبول نہیں اس کو موت نے جھٹکا دیا ہے یہ اس پر کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تو خود قانون بنانے والا جب چاہے بدل دے تو موس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے جب اس کے جنازے کا اور دفن کا انتظام کرو اور بستی والوں سے کہہ دو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا تو جب لوگ بھاگے ہوئے آئے تو آگے وہ نوجوان آوارا ان کا موسا نبی اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ جس کو ہم نے شہر سے نکالا تھا آوارگی پر آپ کا رب کہہ رہا ہے میرا دوست ہے یہ دوست کیسے بن گیا مسئلہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ تیرے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بادشاہ کی ایسا ہی تھا جیسے یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں لیکن جب اس کو میں نے پکڑا جب اس کو میں نے موت کا پیالہ پلانا چاہا تو اس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا پھر بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو اس نے جس بے بسی سے مجھے دیکھا بس مجھے اس کی بے بسی پر رحم آ میری عزت کی قسم اگر اس وقت مجھے یہ کہتا نا کہ یا اللہ ساری دنیا کی بخشش کر دے تو میں اس کے تو فیل سب کو معاف کر دیتا اس نے صرف اپنی بخشش مانگی تھی اگر وہ ساری دنیا کی مانگتا میں ساری دنیا کو معاف کر دیتا تو میرے بھائی اور بہنوں زاہد صاحب رضاباد گری نمبر سولہ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے وہ تشریف لے گی تو میرے بھائی آؤ ہم اپنے اللہ سے آج صلح کریں جو ایسا کریم ہے ایسا مہربان ہے اور اس کو اپنا بنائیں اس کو اپنا بنائیں تو زندگی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ساتھی بن جاتا ہے اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے فقر بھی نہیں چاہیے یعنی فقیر کا ہی اللہ ہے مالدار کا بھی اللہ ہے فقیر کا بھی اللہ ہے غریب کا بھی اللہ بادشاہوں کا بھی ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طریقہ زندگی لے کر آئے ہیں وہ ہم سیکھ لیں تو ہم دنیا بھی آخرت بھی اپنی بنا لیں گے اگر وہ طریقہ ہمارے اندر نہیں آیا تو ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی اللہ سے ملنے کا جو راستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اس لیے کلمے کا جز لازم ہے محمد الرسول لا الہ الا اللہ محمد رسول میں راج پہ آپ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم تو خلیل بنے اور السلام کلیم بنے السلام کو لوہا نرم کر کے دیا سلیمان کو ہوا تابے کر کے دی یو علیہ السلام کو مرد زندہ کر کے دیے یا اللہ مجھے کیا دیا ہے ہاں تو ہمارے رب نے کہا اے میرے حبیب تو میں نے سب سے اعلیٰ چیز دی ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر تو قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا اکٹھا چلے گا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اور کوئی یا مجھ تک آ نہیں سکتا جب تک وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور خوبصورت زندگی کو اپنانا لے اور یہ زندگی مکمل ہے کامل ہے اکمل ہے یہ میرے بھائی ایسی کامل زندگی نہ کوئی نبی لایا نہ لا سکتا ہے اللہ نے حبیب اللہ بنایا تو اپنا معیار ہوگا بچہ بیٹھا ہے اس کی پسند اس کے معیار کی ہوگی یہ بڑا بیٹھا ہے اس کی پسند اس کے معیار کی ہوگی یہ ایک اس سے بھی زیادہ سمجھدار اور دنیا دیکھے ہوئے شخص بیٹھے ہیں. ان کی پسند ان کے معیار کی ہوگی ایک بڑے عالم فاضل کی پسند اس کے معیار کی ہوگی ایک بادشاہ کی پسند اس کے معیار کی ہوگی اللہ کے معیار کو کسی طرح ناپا جا سکتا ہے اللہ کی پسند اللہ کی پسند اللہ کا معیار کن الفاظ میں میں ناپوں تو اللہ نے اپنے معیار کے مطابق حبیب اللہ کا انتخاب کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتخاب ہے اللہ نے اپنے معیار پہ کیا ہے تو وہ معیار کیسا ہوگا اس کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے ساری دنیا ساری دنیا کے معیار تو فانی ہیں اور مخلوق ہیں اللہ کا معیار تو اس کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے اس نے اپنے معیار کو سامنے رکھ کر وہ جو اس کا حق ادا کیا ہے صرف حسان بن ثابت تھوڑا جو تھوڑا بہت زیادہ جو تھوڑا بہت આજ تک کوئی شاعر یہاں نہیں پہنچا جہاں حسان پہنچ انہوں کوئی پہنچ سکتے ہیں کہاں دربار نبوت میں دیکھ کے شعر کہنا ایک بعد میں کہنا تم ویسے نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے کہا تھا احسن من قلم ترقت عيني واجمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب کا ان قد خو لکھتا یہ کمال ہے بلندیوں کی حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں تیرے جیسے نسب والا کسی ماں جانا نہیں تو ہر ایب سے پاک پیدا ہوا آخری جملہ ہے انتہا آخری جملہ اس میں اتنا بلند تخیل ہے کہ ان قد قد خو لکھتا کہ اس حسان نے یوں ایک منظر پیش کیا کہ ادھر اللہ ہے اور ادھر ہمارے نبی کی روح ہے ادھر روح محمد ہے ادھر رب محمد ہے اب دونوں میں مکالمہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پوش رہا میرے حبیب بتا تیرے سراپا کیسا بناؤ وہ کہتے ایسے بنا بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤ وہ کہتے ہیں ایسے بنا بتا تیرے ہونٹ کیسے بنو وہ کہتے ایسے بنا بتا تیرا چہرہ کیسے بنو وہ کہتے ہیں ایسے بنا, بنا, بنا کماتا آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا یہ تخیل کی بلندی ہے کہ اللہ رب محمد روح محمد آپس میں مخاطب ہو رہے ہیں اللہ پوچھتا جائے تیرے بال کیسے ہوں ادا سجا جیسے تیرا چہرہ کیسا ہو وہ روشن چہرہ ولی سجا تیرا سراپا کیسا ہو, ہو؟ سب القصد سیدھا سراپا تیرا جمال کیسا ہو یا تلا لو تلالو البدر تلالو القمر لیلت البدر چود مرات کے چاند کی طرح حسین چہرہ ترح حسن کیسا ہو وسیم وسیم کسے کہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرتا ہو دنیا کا کوئی حسن ہو دیکھ کے دل بھر جاتا ہے دل بھر جاتا ہے آئسہ دل بھر جاتا وسیم کسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے فر دل نہ بھرے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے وسیم فر وسیم تو گویا اللہ کہہ رہے ہیں ترہ حسن کیسا ہو کہ جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے اس حسن کا گھیرہ کیسا ہو احاتہ کیسا ہو قصیم جس کی ہر ادا خوبصورت ہو جس کا ہر عزو خوبصورت ہو جس کی ہر چیز الگ الگ خوبصورت ہو اس کو کہتے ہیں قصیم وصیم قصیم اور لم تعبہ تجلہ لم تزر بہی سقلہ نہ ایسے موٹے کہ بھدے نظر آئیں نہ ایسے پتلے کہ بے روب نظر آئیں ایسے حسین کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا جابر بنے سمورا فرماتے ہیں اوپر چودوی کا چاند تھا اور سہن میں اللہ کے نبی سرخ دھاری دار چادر اوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے میں چاند کو دیکھتا آپ کے چہرے کو دیکھتا مجھے آپ اس سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے کیسا بناؤ میرے حبیب کا ایسا بناؤ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتا رہا ہوں تو یہ جیسے اللہ نے ایسا بنایا کہ کائنات میں ایسا کوئی بنا کوئی نہیں کوئی آیا کوئی نہیں رجل گنگری آلے بال واصل جمین کو شادا ماتھا بھمیں بڑی گول کماندار قرن بیچ میں بال نہیں ہیں فی اشفاری ہی وتف پلکیں اپنے آپ لمبی تھیں بڑی لمبی پلک خوبصورت خوبصورت لمبی پلک فی آئی نئی ہی موٹی آنکھیں سیاح پتلی سفیدی میں سرخ ڈورے سرخ اور سفید مل کر ایسا حسن کا منظر پیش کرتے تھے جب آپ نظر اٹھاتے تھے تو کسی میں تاب نہیں ہوتی تھی آپ کو دیکھنے کی سورے ایسے ہو جاتے تھے اس لیے آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے رکھ آپ کے دیکھنے کا انداز بھی یہ تھا کبھی ایسے نہیں آنکھ اٹھائی مردوں میں بھی آپ نے آنکھیں نہیں اٹھائیں حیا کی وجہ سے اور دیکھو آج کی نسل کیا کر رہی اس ڈش نے کیا کر دیا اس قبل نے کیسے کیا کہوں ہائے ہائے زبان پہ لاتے ہوئے بھی ضمیر مرتا ہے آئے ہائے ہائے ہائے فی عنق ہی سطع گردن بڑی حسین لمبی فی اشفاری فی الفم گھڑ کے بنائے ہوئے ہونٹ برا ثنایا دانت ایسے چمکدار تھے جب ہم مسکراتے تھے تو نور نکل نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا یوجاگر <متحدت> شارو شہمت نہیں کنگھی کرتے تھے تو بال کان کی لو تک آتے تھے آپ یوں کنگھی سیدھی کر کے بالوں کو کان کی لو تک رکھتے تھے سفر میں لمبے ہو کر گردن تک آ جاتے تھے ورنہ آپ کے یہاں تک ہوتے تھے مانگ نہیں نکالتے تھے سیدھی کنگھی کرتے تھے <متحدت> کبھی کبھی نکل آتی تھی تو اس کو پھر چھیڑتے نہیں تھے وہ جو نکلتی تھی تو درمیان سے ہوتی تھی دائیں بائیں سے نہیں ہوتی تھی عام آپ کنگھی سیدھی فرمایا کرتے تھے اور کنگھی دائیں طرف سے شروع کرتے بائیں طرف سے فی ہی کفافا آپ کی ڈہڑی مبارک گھنی تھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی ان علیہ بہا جب آپ بولتے تھے تو نور کا ایک حالا آپ پر چھا جاتا تھا اس لیے وہ ام محبت نے کہا کہ ان منت کہو قرضہ تو نظم نیتا درنا نے کہا میں نے جب اس کو بولتے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں موتیوں سے موتی کا کیا مطلب دانت موتیوں جیسے کلام موتیوں جیسا جب وہ, جب وہ بول رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہوں وہ اہنسا کا تھا اللہ جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پر ایک وقار چھا جاتا تھا وقار چھا جاتا تھا اور یہ جو گال ہیں یہاں یہ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ تم تماتے تھے یہاں سے نور نکلتا تھا سہل الخدین گالوں پہ چربی نہیں تھی گال پچکے ہوئے نہیں تھی گول چہرے کے ساتھ گلابی رنگت کے ساتھ اقن العرنین یہاں سے تھوڑا ناک بلند تھا آگے سے باریک تھا اونچا نہیں تھا تھوڑی بلندی تھی لہو نور یا یہاں نور کا ایک حالا گردش کرتا رہتا تھا ہر وقت ایسے نور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے یہ آپ کی پکی نشانی ہوتی تھی غم زیادہ ہونے ہمیشہ داڑھی کو یوں پکڑا ہوتا تھا اور ایسے بیٹھے یہ ہاتھ یہاں اور اس کے ٹیک لگے ہوتے معلوم ہوا کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہ بھموک کے درمیان ایک رگ تھو جو حرکت کرتی تھی جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں یوں حرکت دیتے تھے <متابع> یقلب و کف حضرت علی کی بھی یہی عادت <متابع> <تھی متابع> <يقلب و قففا> جب آپ گفتگو کرتے تھے تو ہاتھ دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیتے جیسے میں یہ دے رہا ہوں یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا اس کو ایسے ایسے آپس میں مارتے رہتے تھے جھولی میں رکھتی مجلس میں بیٹھنے کا انداز چوکڑی مارتے تھے مجر میں سے کبھی پاؤں نہیں پھیلائے کبھی پاؤں یوں نہیں کیے کبھی یوں نہیں کیے کبھی یوں نہیں کیے ہمیشہ چوکڑی مار کے بیٹھے جتنی لمبی مجلس ہو کبھی آپ یوں پاؤں نہیں پھیلاتے کسی کی طرف اشارہ ہوتا تو کبھی انگلی نہیں اٹھاتے تھے ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے ہمیشہ پورے ہاتھ دوران گفتگو دوران خطبہ دوران تقریر. تقریر آپ نے کبھی ایسے مکے نہیں لہرائے کبھی ایسے آستینیں نہیں چڑھائی کبھی آپ آپس سے باہر نہیں ہوئے کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا جیسے ہمارے خطیبوں کی ہے وہ ہی جاتے گت ہی ہیں کبھی آپ نے گا گا کے بیان نہیں کیا اور کبھی آپ نے ایسے ہاتھ بے ہنگم ہو کے نہیں لہرائے بس آپ اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے دوران بیان آپ کا ہاتھ اتنا اٹھتا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا اپنی طبیعت پہ آپ کو ایسا قابو تھا وقار تھا اور, اور دوران مجلس آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا ادھر سے بولا تھا تو آپ کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیتے تھے؟ جی فرمائے کبھی یوں کر کے جواب نہیں دیتے جی فرمائے جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بولا تو پہلے آپ پورا اس طرح, اس طرح اس کے لیے مڑ جاتے اس طرح پھر اس کو کہتے جی فرمائیے کوئی ادھر سے آپ کو بولا کتنا مشکل کام ہے ہم تو گردن نہیں دیتے کسی کو جائے کے سینہ دینا کوئی ادھر سے بولا تھا تو پہلے ہی آپ ایسے ہوتے پھر آپ فرماتے جی فرمائیے کوئی ادھر سے بولا تھا تو پھر آپ یوں ہوتے کہتے جی فرمائیے یار رسول اللہ میں آپ سے بات کرنی تو تشریف لائی وہ ادھر سے آتا تو آپ کان کر دیتے وہ ادھر سے آتا تو آپ کان کر دیتے جب تک وہ کہانی سناتا ہے کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر کر میری روکڑ دے مختصر جو ٹیلیفون بھی نہیں سنتے مغرب کے بعد یہ سوتر منڈی والے کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ مختصر کر میں بڑا مصروف ہوں وہ سننے کوئی ہاتھ پکڑتا مصافے کے لیے جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے آپ چلتے تھے تو نظریں جھکا کر کندھے جھکا کر کبھی ایسے اکڑ کے نہیں چلے آپ کبھی ایسے کندھے ہلا کے نہیں چلے آپ کبھی پاؤں ایڑی مار کے نہیں چلے آپ بڑی نرمی سے پاؤں رکھتے تھے تیز اتنا تھا کہ جب آپ چلتے تھے تو صحابہ ملنے کے لیے دوڑتے تھے تیزی اتنی تھی زمین آپ کے لیے سکڑ جاتی تھی اور صحابہ کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے وہ شخص جس کی پرواز عرش سے بھی اوپر چلی جائے اور ارش بھی اس کی گرد نہ دیکھ پائے اور وہ ہستی جس کے آگے عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے بھی اٹھتے چلے جائیں اور وہ اور رب آنے سامنے ہو کے ہم کلام ہوں جس کی اتنی بلند پرواز ہو موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی چالیس دن ہوش نہیں آیا تھا اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آسمانوں کو چیرتے ہوئے بلندیوں کو طے کرتے ہوئے کیا کمال ہے خلا میں جانے کے لیے کتنے کروڑوں ڈالر کا لباس پہنا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے سر کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا پریشر ہے یہ پریشر جب اوپر جاتے ہیں تو ہٹ جاتا ہے اگر اس کا انتظام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے اندر میں اس دو سو اسی من دباؤ کو برداشت کرنے کا جو پریشر بنا ہوا ہے جو ہی یہ پریشر ہٹے گا تو ہم بم بن کے پھٹ جائیں گے ہم ایک بم بن کے یوں پھٹیں گے تو اس کو روکنے کے لیے خلائی لباس بنایا جاتا جس میں وہ پریشر پیدا کیا جاتا ہے وہ پریشر ان کے اندر بنایا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کے یہ پھٹ نہ جائیں میرا نبی تو کرتے اور دھوتی میں ابھر چلا گیا خلا کو چیرا فضا کو چیرا ہوا کو چیرا نہ کوئی میزائل اور نہ کوئی راکٹ نہ کوئی وہ نہ کوئی وہ نہ کوئی وہ, نہ کوئی اس کے ساتھ وہ, وہ جو ان کے کتنے لمبے چوڑے نظام بنتے ہیں نہ وہ کوئی خلائی جہاز ہے نہ خلائی راکٹ ہے نہ کوئی میزائل ہے وہ گئے بغیر کسی سہارے اور آسرے کے وہی کرتا وہی تحمد وہی جوتا پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے دوسرا آسمان زکری یاحی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے تھے چھٹے پر موس علیہ السلام استقبال کے لیے تھے اس دن غالبا اللہ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا ہوگا چھوڑو میرے سجدے جاؤ میرے نبی کا استقبال کرو جاؤ اس کا دیدار کرو جاؤ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے کوئی نہیں تھا ایک بیت اللہ تھا اس کے گر طواف ہو رہا تھا وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے تھے یہ شکد میں ابھی بیٹھا ہوں کے سامنے ایسے بیٹھے تھے بڑی بے نیازی کے ساتھ سفید داڑھی نافت کا یو تو ہمارے نبی نے کہا یہ کون بزرگ ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں تو پوتا پوتا چل کے جاتا ہے نا دادا تو نہیں چل کے آتا آپ کے دادا ابراہیم تو ہمارے نبی دوڑ کے گئے آئے ہائے ابراہیم علیہ السلام قریب آئے وہ ہمارے نبی قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام پر اٹھ کے کھڑے ہو تو واہ واہ واہ جب پہلے نبیوں سے ملتے تھے تو نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے ہمارے بھائی آ گئے ہمارے بھائی, ہمارے بھائی لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وا وا میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو کی تھی جس پر آپ نے کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسا کی بشارت ہوں اور اپنے باپ ابراہیم کی میں دعا ہوں اتنی بلند پرواز رکھنے والا اتنی بلندیوں پہ جانے والا سدرت المنتہا بھی پیشے رہ گیا جبریل بھی رہ گیا عرش بھی رہ گیا ستر ہزار پردے بھی رہ گئے اور اللہ آمنے سامنے السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے بعد وہ لوگوں کو آگے چلاتے تھے خود پیچھے چلتے تھے <تصفیق> یہ تو چھوٹا سا نازم بن جائے گا تو مینو ہار بھی پاؤ اگو بھی ٹورو میرا جلوس بھی کٹو اے ہے تکبر سے پاک خود اللہ تعریف کر رہا ہے میرا نبی ایسا ہے <تصفیق> لو یم شی الج لم من تحت یوتھ من سکینتی <تصفیق> یہ دو جہان کا سردار ہو کر جب چلتا ہے تو اتنی توازوں سے زمین پہ پاؤں رکھتا ہے کہ اس کے پاؤں تلے چراغ بھی آ جائے تو بجھنے نہ پائے مور رکھا نومبر سن دو ہزار تین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ستارہ ہاؤس فیصلہ باد میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے توبہ کا دروازہ تیار کردہ علمی کیفٹ گھر اور کی ملنے کا پتہ نور فرما لے علمی کیفٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین اتنی بلند پرواز اور اتنی ہالی چال اتنا بلند مقام اور اتنی توازن اتنی آج ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کہہ رسول اللہ آپ ذرا تھکے ہیں آپ ٹیک لگا کے آج کھانا کھا لیں ٹیک لگا تو آپ نے ایک دم بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ کر یوں نہیں عائشہ میں اللہ کا غلام ہوں میں غلام بن کے کھاؤں گا ایک نہیں لگا سکتا سردار نہیں ہوں غلام ہوں آپ سے بڑا سردار ہے کون آپ سے بڑا کچھ سردار آ سکتا ہے جو سو اللہ کا رب میرے فطربہ میرا نبی سارا جان تو مجھے راضی کرتا ہے میں نے راضی کرنا ہے؟ تو ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے بھائی ہم تبلیغ میں اس کی دعوت دے رہے ہیں. کوئی اپنی دعوت نہیں دے رہے یہ کہہ رہے ہیں اس کو سیکھو یہ گھر بیٹھے سیکھنے کی سوغات نہیں ہے زندگی موجود و محفوظ ہے ایک ذرہ برابر بھی اس میں چھپا ہوا نہیں آپ رمضان میں نہیں پیدا ہوئے غیر رمضان میں پیدا ہوئے حج کے مہینے میں نہیں پیدا ہوئے ربیع الاول میں پیدا ہوئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ رمضان کی برکتیں آپ کو مل گئیں اور حج کی برکتیں آپ کو مل گئیں آپ کو دوسرے مہینے میں پیدا کیا گیا کہ یہ وہ ہے جو خود رمضان کو برکت والا بنائے گا یہ وہ ہے جو خود حج کو برکت والا بنائے گا یہ وہ ہے جس سے بیت اللہ میں نور آئے گا یہ وہ جس سے رمضان کے روزوں میں نور آئے گا یہ وہ ہے جس سے حج میں طواف میں عمر میں سعی میں مینا میں عرفات میں اسی کی برکت سے روشنیاں پھوٹیں گی اسی آپ کو لہلت القدر میں اللہ پیدا کرتا قدرت تو تھی نا لہلت القدر میں پیدا ہو آخری اشرے میں پیدا ہوتا. تو پھر یوں ہوتا رمضان کی برکتیں لے کر آئے نہیں, نہیں نہیں رمضان آپ سے برکتیں لے کر آیا ہے حج کی برکتیں لے کر ہے نہیں, نہیں حج آپ کے ذریعے سے برکت والا ہوا ہے ہاں مہینہ بڑا عجیب ہے ربیع ربی کہتے ہیں بہار کو بہار کو یہ مناسبت اللہ نے پیدا فرمائی کہ لوگوں سنو اب اصلی بہار آ رہی ہے ہاں ایک تمہاری بہار ہے جو آ کے چلی جاتی ہے ایک میرے نبی کی بہار آ رہی ہے جو آ کے کبھی نہیں جائے گی ربیع پھر ربیع الاول ہے ربیع الفتانی نہیں ربیع الفتانی میں ہواؤں کے رخ ذرا بدل جاتے ہیں ربیع الاول میں نسیم چلتی ہے سبا چلتی ہے اس کے جھونکے وہ ایسے شہر کا کام دیتے ہیں وہ کہ ساری دنیا تازہ ہو جاتی ہے درخت پیرہن پہن لیتے ہیں کلیاں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں گلاب سرخ جوڑے پہن لیتے ہیں چمن باغ باغیچے مہک جاتے ہیں تو اللہ نے کہا سنو سنو اب کائنات کا چمن مہکنے والا ہے اب وہ پھول کھلنے والا ہے جو کبھی نہیں مرجھائے گا اب وہ خوشبو اٹھنے والی ہے جو جو, جو, جو کبھی ختم نہ ہوگی جتنی مرضی مہنگی خوشبو لگا لو تھوڑے دیر کے بعد خود کو تو محسوس ہوتے نہیں اوروں کو محسوس ہوتی لیکن یہ وہ خوشبو ہے آپ سوئے ہوئے تھے ام سلیم کے گھر میں سوئے ہوئے آنکھ کھلی تو ام سلیم نے بوتل کو آپ کی کونی کے ساتھ ایسے لگایا ہوا آپ نے کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو جی آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے پسینہ جسم کی بدبو ہے جس کا پسینہ مشک ہو وہ اپنی ذات میں کیا ہوگا آپ میں کہاں سے الفاظ لاؤں جو اللہ کے نبی کی عظمت کو بٹھائیں سنت کوئی بات نہیں یہ سنت کی کوئی بات آپ ایک, ایک, ایک پیسے پہ نہیں لڑتے ایک دن میں یہ حافظ سرفراز صاحب کی دکان میں بیٹھا تھا انہوں نے چار آنے پہ سودا نہیں کیا وہ چار آنے کٹ کروا تھا یہ کٹ نہیں کر رہے اور میں تو ذمہ دار آدمی ہوں مجھے کہ میرے پاس تو چوانی اٹھانی روپیہ بھی برابر نہ ہمیں حسابت ہے میں بڑا حیران ہوں میں چار آنے پہ انہوں نے سودا چھوڑ دیا وہ چلا گیا میں نے کہا کہافی صاحب چارانے پہ آپ نے سودا چھوڑ دیا کہ آپ کو تو چارانے آنے پیچھے کروڑوں ہیں چارانے چھوٹ جائیں تو لاکھوں کے فرق پڑ جاتے ہیں سنت چھوٹے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا یہ عورتیں ننگے سر ہو کر بازاروں میں آ وہ نبی ہو کر کبھی ننگے سر نہیں پھرا زندگی میں یا احرام کی حالت میں سر ننگا کیا ہے یہ ایک دفعہ تھا کچھ نہیں نہ ٹوپی نہ پگڑی ایک چادر تھی بس کل کائنات اس وقت آپ کے پاس ایک چادر تھی اسی کو آپ نے لپیٹ کرا کر نماز پڑھائی یہ ایک نماز آپ نے ننگے سر پڑھائی ہے تھائی کچھ نہیں تو بھائیو اس کی قدر کرو جس کی اللہ قدر کر رہا ہے اس سے پیار کرو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے حبیب اس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو تو اللہ سے جو ملنے کا راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ربیع آپ کی برکتیں سمیٹ کر آیا ربیع الاول کے بھاگ جاگ اٹھے کہ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے بارہ تاریخ کو شرف ملا پیر کے دن کو شرف ملا انگریزی مہینے بھی دوڑتے آئے کہ ہمیں بھی شرف مل جائے تو بائیس اپریل پانچ سو عیسوی کو یہ شرف ملا ہمارے ہندوستانی مہینے بھی بھاگے بھاگے گئے یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے تو یکم جیٹ چھ سو اٹھائیس بکرمی کو یہ شرف ملا گھڑیوں نے کہا یا اللہ ہمیں بھی کوئی حصہ دے دے تو صبحوں کی گھڑیوں کو حصہ ملا گھنٹوں منٹ نے کہا یا اللہ ہمیں بھی حصہ دے تو چار بج کر پینتالیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے صبح کے چار بج کے پینتالیس منٹ پر آپ نے آنکھیں کھولی ہیں اور اس کا کو اپنی وجود سے رونق بخشی ہے تریسٹھ سال 4 دن آپ نے زندگی گزاری ان... اس ش... کمری لحاظ سے اور اکاسٹھ سال دو مہینے تیئس دن آپ نے زندگی گزاری ہے ان... جنوری فروری کے لحاظ سے اور بائیس دن اور چھ گھنٹے آپ کی زندگی ہے ایام کے لحاظ سے اور آٹھ ہزار اور ایک سو چھپن دن آپ کی زندگی یا نبوت کی جو آپ نے کہا یا معاشرہ قریش جو سفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اعلان کیا اس دن سے لے کر جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو یہ تیئیس برس کا عرصہ آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن اس طرح جس محبوب کی زندگی کی ایک ایک چیز کو قدرت نے محفوظ کر کے تھالی میں رکھ کے آگے کر دیا ہو پھر ہم کہیں سنت بھی خیر ہے کوئی گل نہیں کروڑوں روپے کی گاڑی ہوتی ہے ایک ٹائر سے ہوا نکال دو ایک روپے کی ہوا ہے گاڑی نہیں چلے گی چلاؤ گے الٹ جائے گی دوائی میں سے ایک جز نکال دو، دوائی کی طاقت بدل جائے گی میں نے تو خالی ایک, ایک ایک ایک آپ کے سامنے نمونہ پیش کیا میرا نبی ننگے سر کبھی نہیں پھیرا عورتیں بھی ننگے سر ہو گئیں، مردوں کو کیا روں؟ عورتوں کے لیے تو سر ڈھانپنا فرض ہے مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے فرض ہے فرض چھوٹ گیا تو سنت کرونا کا, کا. ایک، ایک، ایک ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پیچھے چلنا آپ کی جیسے زندگی محفوظ آپ کی تاریخ محفوظ آپ کا نسم محفوظ کسی نبی کا نسم محفوظ نہیں ہے ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام تک اسی دادے ہیں سارے محفوظ ہیں محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن أد بن هميسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن یحذن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ویشان بن عیصر بن اقناط بن احام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رو بن فائج بن عابر بن شاد بن سام بن نوہ بن لامک بن متوشال بن گریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم بھائی آؤ ہم آج اپنے نبی کی غلامی کا عہد کرتے بہت دیکھ بہت چل لیا باطل طریقوں پر بہت چل لیا غلط طریقوں پر اب تو لوٹ آئے اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کی طرف جہاں راحت ہی راحت ہے چین ہی چین ہے سکون ہی سکون ہے اور اللہ تعالی اللہ تعالی نے دنیا کو دارالسباب بنایا ہے یہ چیز تربیت سے آتی ہے دیکھو یہ درخت ایک نظام سے سب سن یہ پھولوں میں سرخی ایک نظام سے آئی حکم سے نہیں آئی حکم سے نہیں آئی, سے نہیں آئی بلکہ ایک تربیتی نظام سے یہ درخت گزرا ہے تب یہ ہرا ہوا ہے تب یہ جا کا سبز ہوا ہے اینٹ سے اینٹ ایک نظام کے تحت جڑتی ہے پھر جا کے وہ گھر بنتا ہے میرے بھائیوں ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھا ہوا نہیں ہے ہمارے گھروں میں جب سے پہلے کچھ نہیں تھا کیبل آ گیا پھر ڈش آ گیا پھر انٹرنیٹ آ گیا مجھے ایک خط آیا گزروں سے انیس سو میں, میں میں امریکہ میں تھا تو لانگ آئی لینڈ میں بیان تھا بیان کر کے آ رہے تھے ان مجھے ایک جگہ دکھائی دی جگہ دیکھ رہے میں کہا کہ یہ شیطان کے پجاریوں کی جگہ ہے میں نے کہا وہ شیطان کے پجاری کے ہوتے ہیں سیٹینسٹ وہ کیا ہوتے ہیں ترانوے میں دو ہزار تین صرف دس برس گزرے مجھے یہ خط آیا کہ ہمارے خدا نے یعنی ابلیس نے ساری دنیا فتح کر لی آپ بھی ہمارے ساتھی بن جا اس نے دیانت کو ختم کر دیا خیانت کو زندہ کر دیا پاک دامنی ختم ہو گئی زنا عام ہو گیا پردہ ختم ہو گیا آوار کی بے پردگی عام ہو گئی قرآن ختم ہو گیا ناچ گانا عام ہو گیا اب آپ کیا پرانے طریقوں پہ پر چلنے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں <سخن> میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے یا اللہ یہ کیا ہو گیا پتہ کیا لکھا تھا السلام علیکم، السلام علیکم و رحمت و ابلیسا وبارکات ہو یہ السلام علیکم ورحمت و راہمت ابلیسا وبارکات ہو یہ انٹرنیٹ نے ہمیں تحفہ دیا ہے یہ مالداروں کو شوق چڑھو ہے بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤ ان کو انٹرنیٹ سکھاؤ یہ اس کا پہلا تحفہ ہے تو مسلمان ماؤں سے جنی ہوئی اولاد شیطان کی پجاری بن چکی پھر مجھے میں نے تحقیق کی یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا تو پتا چلا انٹرنیٹ سے ہوا وہ جو بیٹھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو اس سے پھیلتے پھیلتے بہت بڑا طبقہ لاہور میں ہے کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے مجھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ گجرا والے جیسے دیہاتی شہر میں بھی ہو جائے گا مجھے وہاں جگہ تھا تو بھائی یہ کیا ستم ہے زہر حلاحل پی رہے ہیں تریاک سمجھ کے کاغذ کے پھولوں کو چمن بنا کے بیٹھے ہوئے پلاسٹک کے درختوں کو باغ بنا کے بیٹھے ہوئے اندھیروں کو روشنی بنا رہے آوارگی کو تہذیب بنا رہے بے حیائی بے بردگی کو ثقافت بنا رہے بھائیو یہ دیش اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ یہاں ننگے ناچ ہوتے یہاں لڑکے لڑکیاں مل کے ناشتے اور یہاں لڑکے لڑکیاں ایک بینچ پہ بیٹھ کے پڑھتے کہاں چلی گئی غیرت کہاں سو گئی وہ حیا کہاں چلا گیا جو مسلمان نہ صحیح مشرقی ہونے کا تو کچھ خیال تھا ہم تین سال پہلے سندھ کے سہارا میں گئے تھر پار کر وہ ہندو زیادہ رہتی ہندو عورتیں بھی جہاں میں دیکھتی تو گھونگٹ نیچے کر لیتی تھی وہ تو مسلمان نہیں ہے یہ مشرق تھا مشرق یہ مشرق کی تعجیب تھی یہ مشرق کی تعجیب تھی میں ان دیکھ میں حیران چونکہ ان کی پیچ ان کا لباس ایک مخصوص قسم کا ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے یہ ہندو عورت تو ہم ایسے گزر رہے تھے تو جو ہمیں ایسے ایسے اپنا گھونگٹ نیچے کر لیتی یا, یا گھونگھٹ نیچے کر لیتی وہ تو ہندو عورت ہو کر چونکہ وہ سہرا ہے نا وہاں تو انٹرنیٹ بھی نہیں گیا ٹی وی بھی نہیں گیا ڈش بھی نہیں گیا لہذا وہ اپنی مشرقی تہذیب پر تو ہیں ہم تو اس مسلمان ہو کر اپنی تہذیب کو گما بیٹھے ان کے پیچھے چل پڑے جہاں ماں بیٹی کا مقام ختم ہو گیا سترہ سو بانوے میں سب سے پہلے انگلستان میں آزادی نسم کی تحریک اٹھی میری وال اسٹون کرافٹ نے یہ کتاب لکھی عورتوں کو آزاد کرو اس آزادی کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ سن دو ہزار میں ایک سروے ہوا اسی انگلینڈ میں سروے ہوا عورتوں سے پوچھا گیا تم اس زندگی پہ راضی ہو کہ واپس جانا چاہتی ہو گھر تو اٹھانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھر واپس جانا چاہتی ہیں لیکن نہ ہمیں خامند ملتے ہیں نہ ماں باپ ملتے ہیں ہم تو ٹیشو پیپر ہیں استعمال ہو جاتی ہیں پھینک دی جاتی ہیں تو ہاں یہ ہماری نسل ٹیشو پیپر بننا چاہتے ہیں اشفاق احمد ڈراما رائٹر ہے میری اس کی ملاقات ہوئی گیشت میں تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا معتقد ہوا انگلینڈ میں جا کر میں اور میری بیوی ایڈمبرا کے پارک میں بیٹھے تھے تو ایک آپ کی جماعت انہوں نے ازان دی مغرب کی نواز شروع کر دی تو کچھ لڑکیاں وہ کٹھی ہو جب انہیں سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑی بات کرنے کو باقی ساتھ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ ان کی بات سنیں ممکن ہے اس کو نہ آتی تو میں ترجمہ کر دوں جب ہم تیزی سے آگے پہنچے تو لڑکی اس نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ کو انگریزی آتی ہے اس نے کہا جی آتی ہے تو آپ نے یہ کیا, کیا ہے اس نے کہا ہم نے, ہم نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی تو لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے اس نے کہا دن میں پانچ وقت کرتے ہیں اس نے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پھر اس نے اس کو سمجھایا وہ بات کو اس نے ساری مجھے بتائی میں اس کو تب چھوڑ رہا ہوں جب بات ختم ہوئی تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے بڑی مہربانی اور اس نے ایسے ہاتھ ملانے کے لیے نہ ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں میں یہ ہاتھ آپ کو نہیں لگا سکتا نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی بی کی امانت ہے یہ اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ کہنے لگی وہ عورت کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خواہیں دو کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے کہنے کہ میں نے اپنی بیوی جگہ بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو اتنی تبلیغ نہ ہوتی جتنی یہ نوجوان اپنے ایک عمل سے کر کے دکھاتے تو میرے بھائی اور بہنوں لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف تربیت تو عورت کے ذمے اللہ تعالیٰ عورت کو گھر میں کیوں بٹھاتا ہے خالی ہاتھ بٹھانے کے لیے فارغ بیٹھی رہو نہیں, نہیں عورت کا تو اتنا بڑا کام ہے کہ ساری نسل کا دار و مدار ماں کی گود پر ہے ایک دفعہ روم نے حملہ کیا تو مسلمانوں کا بادشاہ تھا اس نے مقابلے کے لیے بیٹے کو بھیجا تو خبر آئی شکست ہو گئی ہے تو اور آپ کے بیٹے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو ملکہ نے کہا کہ حضور یہ خبر غلط ہے تو بادشاہ نے کہا تو گھر بیٹھے کیسے کہتی غلط ہے خبر تو باہر سے ہے کہ نہیں یہ خبر غلط ہے تین چار دن گزرے تو دوبارہ خبر آئی کہ اللہ تعالی نے فتح دی ہے اور لشکر کامیاب ہوا ہے عیسائی بھاگ گئے تو بادشاہ نے اپنی بیوی بی سے کہا تو نے اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہی تھی میں کس کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو ملکا کی کسی ولی کی بیگم کی نہیں ہے کسی راویہ بسری نہیں بادشاہ کی بھی جب سے میرا مجھے اس کا حمل ہوا میں نے کوئی حرام لکما منہ پہ نہیں لایا اور جس دن یہ پیدا ہوا جب بھی میں نے اسے دودھ پلایا وضو کیا دو رکعت نفل پڑے پھر اس کو دودھ پلایا جتنی دفعہ اس نے دودھ کا تقاضا کیا وضو کر کے دو نفل پڑ کے میں نے اس کو دودھ پلایا جو بچہ ایسا پاک دودھ پیئے وہ بھی کبھی کافر کے سامنے بھاگ سکتا ہے ہاں آپ یہ کہتے ہو شہید ہو گئے میں کہتی ہوں خبر سچی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی رگ میں ایسا پاک دودھ جائے وہ موت کا ڈر سے بھاگ جائے نہیں ہو سکتا یہ ماں کی ذمہ داری ہے اس لیے ماؤں کو اللہ کہتا ہے گھر میں بیٹھو کام بڑا لمبا چوڑا ہے بچوں کی تربیت آج تو دیکھو نا صبح بچے سکول جاتے مائیں سوئی اٹھی نوکرانیوں نے تیار کیا وہ گئے پھر باپ اٹھے کاروبار کو چلے مائیں اٹھی اپنے دھندے کو لگ گئے بچے اسکول سے واپس آئے ٹیوشن والے نے پکڑ لیے ٹیوشن سے فارغ ہوئے تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیے انٹرنیٹ نے پکڑ لیا کیبل نے پکڑ لیا رات گزر گئی شام کو باپ گھر آیا کاروبار سارا ادھار پہ ہے ادھار لینا ادھار دینا جس نے لینا بھی ہو دینا بھی ہو اس کا ذہن کب حاضر ہوتا ہے وہ تو ضرب تقسیم گھر میں بھی بیٹھ کے کرتا رہتا ہے جن, جن کو دینا ہوتا ہے وہ سر پہ ہوتے ہیں جن ان سے لینا ہوتا ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ کی نسیں تو پھٹ رہی ہوتی ہیں تو ان کو گھر آ کر بھی گھر نصیب نہیں ہوتا وہ بچوں کو ٹائم کیسے دیں؟ وہ پیچھے کی ان کو سوچ پڑی ہوتی تو کیا ہوتا ہے وہ گھر میں رہ کر بھی بچوں سے غافل ہاں بچے نے گاڑی مانگی ہے دے دو بچے مری جانا چاہتے ہیں لے جاؤ با یہ باپ کی شفقت اتنی رہ گئی بچے کپڑے مانگ رہے ہیں دے دو بچے چاکلٹ مانگ رہے ہیں دے دو ایک چار دیواری میں ماں اور باپ بچوں سے غافل ہیں وہ اپنی تربیت آپ لے رہے ہیں اپنی پرواز آپ اڑ رہے ہیں تو وہ اس طرح پروان چڑھتے جیسے جنگل کا بوٹا کوئی شوق ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر آن جو گھر کے پودے ہوتے ہیں ان پر تو مالی روز کینچی چلاتے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تو ایسے سیدھے خوبصورت ہو کر اوپر اٹھتے ہیں ان کے کانٹے نہیں ہوتے پھول اگتے ہیں اور جنگل کا درخت کوئی ایک بھی سیدھا نہیں ہوتا کوئی ٹوں ٹیڑھا کوئی یوں ٹیڑا کوئی یوں ٹیڑا آج اس انٹرنیٹ نے ٹیلیویژن نے اور اس کیبل نے ماؤں کو بھی غافل کر دی اب جو بات ان کو ادھار طریقے کے کاروبار نے غفل کر دیا پھر ہر آدمی زیادہ سے زیادہ کاروبار کے چکر میں ہے چاہے وہ ادھار نہیں کرتا لیکن وہ بڑھانے کے چکر میں ہے یہ مصیبت بھی بہت بڑی ہے جو اس کو کسی جگہ بریک نہیں لگ رہی یہ بھی ہو گیا یہ بھی کر لو یہ کر لیا ہے یہ کر رہا ہوں یہ کر لیا ہے یہ کر رہا ہوں اس میں موت آ جاتی ہے خالی ہاتھ اٹھ کے جنازے جو چلے جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں اوروں کے حوالے دنیا کر کے جا کر وہ چار ہاتھ قبر میں سو جاتے ہیں پھر ایک دن آتا ہے ہاں, ہاں جب یہ جب جب, جب عبد الغفور صاحب مروم فوت ہوئے میں پہلی دفعہ میں تو اس فیملی کو نہیں جانتا تھا پہلی دفعہ آیا تو پھر یہاں ایجاد صاحب مجھے لے کر آئے تھا تو میں یہاں آیا تو میں نے میاں دری سے کہا ایسا گھر چھوڑ تو کوئی مرنا چاہے گا کٹیا چھوڑ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا تو ایسے گھر چھوڑ کے کوئی کیوں مرنا چاہے گا پر کون ہے جو چراغ گل کر دیتا ہے کون ہے جو زندگی کی شمے بجھا دیتا ہے کون ہے جو بولتی بلبل بل کے نغمے سلا دیتا ہے کون ہے جو آنکھوں کی شمے بجھاتا ہے کون ہے جو وجود کو عدم کر دیتا ہے حرکت کو سکون کر دیتا ہے بقا کو فنا کر دیتا ہے اور ایسے حسین گھروں سے اٹھا کر چار ہاتھ مٹی دس ہاتھ نیچے جا کر منو مٹی کے نیچے مٹی کی چادر اڑا کے سلا کر پھر یوں بے نشان کر دیتا ہے جیسے کوئی آیا ہی نہیں تو ایک گھر میں رہ کر ماؤ کو فرصت نہیں تربیت کریں تو ہماری اولاد کی ایک بنیاد ہے ہماری اپنی ایک بنیاد ہے دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کاروبار سے نہیں روکتا ہوں وہ لمبے چوڑے نہ کرو بڑھاؤ نہیں کہیں تو بریک لگاؤ کسی جگہ تو رک جاؤ بچوں کے لیے کر رہا ہوں پتہ نہیں بچوں کے نصیب میں ہے بھی صحیح ہم گزر رہے تھے کالرا سے کالرا ہاں خدر ہے ریاست اس نے بھی ریاست بنائی تھی انگریزوں کا ساتھ دے کے کہ میرے بچوں کے کام آئے گی اور میری نظر پڑی میں نے کہا چلو یار فاتحہ ہی پڑھتے جائیں یہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں ہوگا اور ہم وہاں چلے گئے باغ کے اندر اس کی قبر تھی اللہ اکبر کیا عبرت کا نشان بن جاتے ہیں لوگ ایسی وحشت ویرانی تھی قبر پر البھی جیسے کبھی کو جیسے کہ آیا ہی نہیں تھا کبھی کو اور اس کی نسل ساری امریکہ چلی گئی ویاست دھول اڑ رہی ہے کیا سلام ملا انگریز کی وفا کا دن ری اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ پن تیری روئی میں چار بینو لے سب سے پہلے ان کو چن پہلے اپنی آخرت تو سنوار تیرے بیٹے تیری قبر میں نہیں سوئیں گے اللہ کی قسم تیری بیٹیاں تیری ماں کی قبر میں نہیں سوئیں گی بی, بی خامن کے ساتھ نہیں سوئے گی جا کے خامد بیوی بی کے ساتھ نہیں سوئے گا جا کر جا جا جا. میں کمانے سے کا بروس ہوں مگر کسی ایک حد تک کماؤ بھائی کچھ وقت اولاد کو تو دو حلال کماؤ حرام نہ کماؤ وبال بن جائے گا حضرت علی سے کسی نے کہا جی دنیا کی حقیقت مختصر لفظوں میں بتائیں حضرت علی سے جی دنیا کی حقیقت مختصر لفظوں میں بتائیں تو انہوں نے فرمایا حلال ہوا حساب حرام ہوا عزاب دنیا کی حقیقت یہ ہے حلال کماؤ گے تو حساب دینا ہے حرام کماؤ گے تو جہنم میں جلنا ہے تو اللہ تعالی نے ماں کو, کو ایمان والا بناؤ جی ان گندی چیزوں کو گھر سے نکالو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس گھر میں یہ چیزیں ہوں گی وہ نسل پاک نہیں رہ سکتی اپنی اور آپ کچھ کوسکم و اہلی کم نارا بچاؤ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے تو گھر میں بٹھا کر پہلا سبق دیا ہے ایمان سکھاؤ یا تشرک باللہ ماں کے ذمہ کیا ہے پہلا گول بچوں کو سکھائیں لا الہ الا اللہ باپ کے ذمہ کیا ہے پہلا سبق بچے کو سکھائیں لا الہ الا اللہ اے بی سی نہ سکھائیں لا الہ الا اللہ الا سکھائیں کیونکہ وہ صاف تختیہ یا نقش گہرا کر دو اسی وقت تو ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے لا الہ الا اللہ دوسرا سبق کیا ہے یا گونیا ہاں وہ چونکہ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بات کر رہے ہیں نا ماں باپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں تو اپنے حق بتانا ذرا ایسے اچھا نہیں لگتا باپ بیٹے سے کہ بیٹا میری خدمت کیا کرو یہ تو اس نا ہنجار کو چاہیے کہ باپ کی خدمت کرے تو یہاں اللہ خود بیچ میں لکمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو تو اپنا حق چھوڑ گئے تو بیچ میں اللہ نے اپنے باپ کی طرف سے ہو کے حق کر اب اللہ تعالیٰ نے خود آ کے بیچ میں بات گفتگو میں شریک ہو شرک بلّا ان شرک المن عظیم بیٹے مشرق نہ بننا کافر نہ بننا کلو نہ چھوڑنا پھر اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گیا حسن ہاں ہاں دیکھو ایمان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا ہے اب اللہ نے بیچ میں لکمان دیا جیسے کلام تو سارا اللہ کا ہے لیکن لکمان کی نصیحت کو اللہ مکمل کر رہے ہیں کہ لکمان تو تو شرمارا ہوگا نا بیٹے کو کہہ تو میں تیری طرف سے کہتا ہوں وبس انسان حسنا ہاں بھائی اولاد سے اولاد سے کہا جا رہا ماں باپ سے حسن سلوک کرنا وقبہ رب کا اللہ کا بل والدین احسانہ اما یبل وغند کل کے برا احد ہوما او قلعہ ہما فلاں کلما اف ولاق اللہ قول کریما وقف لہما جناح من رحمتی بکرب رحب ہوما کما اتنی لمبی نصیحت اولاد کو ماں باپ کے لیے ایسی تعلیم کوئی مذہب بتا سکتا ہے <تصفح> ہالینڈ کے ایک گھر کے سیڑیوں پر ایک بچی رو رہی ہے اٹھارہ برس کی عمر <تصفح> کیوں رو رہی ہو <تصفح> کہ نہ باپ ہے نہ خامد ہے نہ ماں ہے ماں بھی گھسنے نہیں دیتی باپ بھی گھسنے نہیں دیتا اور خامد ملتا کوئی نہیں ہے سب عزتوں سے کھیلنے والے ہیں عورت یورپ کی ہو یا مشرق کی ہو فطرت کیسے بدلے گی فطرت تو اللہ نے بنائی ہے مغرب میں پیدا ہونے سے اس کی کوئی فطرت بدل گئی عورت کی فطرت نہیں ہر ہونا تو ستم ہے مصیبت میں ہیں وہ ہماری بیٹیوں کو بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں بازار میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے وہ ہمارے اتنے ہم درد کہ خاندانی منصوبہ بندی پہ اربوں ڈالر خرچ کر دیں نہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے عیاشی نے ان کو فنا کر کے رکھ دیا ہے اب ان کے ہاں بچے نہیں پیدا ہو رہے تو ان کی اور ایک لڑکی نے اگر بچہ ہوا تو اسے تنہا اسے سنبھالنا ہے نہ ماں ساتھ دے گی نہ باپ ساتھ دے گا نہ خامن تو ہے کوئی نہیں تو ہم اس مصیبت میں نہیں پڑتی تو اب کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے بوڑھے بڑھ رہے ہیں نئی نسل پیچھے سے آ نہیں رہی تو کیا ہو رہا ہے اسکول بند ہو رہے ہیں ہمارے تو ہر گلی میں اسکول کھل رہے ہیں اسکول بند ہو رہے ہیں تو ان کا ہماری نسل جا رہی تو ان کو عیاش کرو تاکہ ان کی نسل میں چونکہ مینول پاور کا کوئی بدل کوئی افرادی طاقت کا کوئی بدل کوئی نہیں یاد رکھنا ایٹم بموں سے افراد نہیں ختم کیے جا سکتے افرادی طاقت کا کوئی بدل نہیں چاہے ٹیکنالوجی سے کروڑ گنوں پر چلی جائے تو انہیں پتا افرادی طاقت مسلمان کے ہاتھ میں ہے ہاں بھائی ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں یہ لو دس ارب ڈالر دیکھو اتنے بچے پیدا کرنا بڑی ندانی ہے کم بچے خوشحال گھرانا چھوٹا خاندان زندگی آسان نہیں نہیں دیندار خاندان زندگی آسان بچے نیک ہوں گے تو راحت ہیں ٹھنڈک ہیں میری چاچی تھی اس کو ہوئے ایک کی شادی کر دی بیٹے کی شادی ہوگی کل رہ رہی ہائے خدا نا خاصہ کوئی مر گیا تو ہمارے ہمدرد ہیں اور یہ شکر ہے ہمارے یہاں لوگ ہمارے ابھی لوگ ان پڑھ ہیں اور ابھی وہ ابھی دیہاتی آبادی زیادہ ہے شہری آبادی تھوڑی ہے اور شہروں میں بھی یہ جراسی مالداروں کو ہی لگے ہیں اتنے بچوں گے تو کاروبار کا کیا بنے گا پھر تو کاروبار تقسیم ہو جائے گا یا زمینداروں میں یہ مشرکانہ ہے زمین تقسیم ہو جائے وہ کہ فیکٹری تقسیم ہو جائے گی وہ مل تقسیم ہو جائے گی فقیر کی تو موج ہے دس بھی ہو گئے تو سارے محنت مزوری کر کے کم ہونے والے بڑھ جاتے ہیں تو ہم جرمنی میں جا رہے تھے تو سو, سو گاڑی گزر جاتی تھی ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا سو, سو گاڑی گزرتی تھی ایک بچہ نظر نہیں آتا تھا اللہ کا فضل ہے ہمارے تو اب بھی ڈگیوں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں موٹر جو پورے اندر ڈگی ہوتے آپ نے کہا ان کا اس عورت سے نکاح کرو جو, پیاری جو پیار کرنے والی ہو جو وفا کرنے والی ہو جو محبت کرنے والی ہو جو بچے دینے والی ہو بعضی نسل میں کسرت اولاد ہوتی بعضی نسلیں بانجھ ہوتی تو ہم نے کہا اس نسل میں شادی نہ کرو جہاں نسل بانجھ ہو ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں چھٹی نسل میں ایک آ رہے ہیں چھٹی نسل میں چھٹا دادا ایک پانچواں ایک چوتھا ایک تیسرا ایک دوسرا ایک خود ایک آگے دو ہیں اس کے دو ہوئے اور اس, ان دو کی بھی اولاد نہیں ہو رہی تو مجھے اس کے بعد یہ ہے میں کہتا تھا بچے دینے والی اور اس سے شادی کر اس کا کیا مطلب ہے کئی کافی عرصہ مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ساتھ ہر مہینے پندرہ دن وہ دیتے ہیں ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی نسل میں چھٹا اکیلا آ رہا ہوں تو مجھے ایک دم یہ حدیث سمجھ میں اوہو. وہاں شادی کرنا جہاں نسل پھلتی پھولتی ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت پہ فخر کروں گا کرے نسل گھٹاؤ ہم تو برباد ہو جائیں کتنا چند سالوں میں خوفناک بحران آنے والا ہے پورے جاپان میں کہ وہ نسل بوڑھی ہو گئی پچھلی نسل ساتھ مل نہیں رہی سارا یورپ میں خوفناک بحران آنے والا ہے کہ نسل بوڑھی ہو چکی پیچھے نوجوان نسل پہنچی نہیں اللہ کا نبی ایک پاکیزہ زندگی دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ چیز منصوبہ بندی چلے گی تو زنا عام ہوگا زنا کے دروازے کھل جائیں گے ترکستان میں اب بھی جس عورت کے دس بچے ہو جائیں اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے خانم عزت کا لفظ اس کو خانم کا خطاب دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک نمونہ ہے ہم کوئی اندھے ہیں تو چل پڑے ہر ہر ایک کے پیچھے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا یا تو ہمارا رہبر نہ ہوتا ہمارا رہنما نہ ہوتا کوئی ہماری منزل نہ ہوتی یا ہمارا علم نہ ہوتا ہم تو جائل نہیں ہیں ہمارا تو ریڈی والا بھی آئن سٹائن سے بڑا علم ہے کہ آئن سٹائن رسالت کا سورج نہ دیکھ سکا ہمارے ریڈیو والے ریڈیو والا بھی کہتا محمد الرسول اللہ ہم ادھر گئے لئیے میں پیر جگی ایک وہ تھی گدی وہاں کے پیر سپڑے نیک ایک آدمی سالے آدمی ایسے نہیں مطلب یہ جو بازاری گدی نشین نہیں واقعی صحیح آدمی تو کہنے لگے جی ہمارا ایک چرواہا تھا بکریاں چراتا تھا وہ مر گیا ہم نے کبر میں دادا تو اس کی قبر سے خوشبو نے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ نمازی تو تھا پر یہ کیا بات ہے قبر خوشبو دارو. کہنے کہ ہم نے گھر آ کر چاچا وہ کہنے گی کہ پتھر ہوتا تھا کوئی کام نہ ان پڑھائی نماز پڑھتے قرآن کھولتے بہ تے, ہر ہر تے انگل پھیری جانا ان ہے اللہ سی بھی تچ لکھ بھی है, है, اس سے بڑا علم آئنسٹائن نہیں ہو سکتا نیوٹن اس سے بڑا دانا نہیں ہو سکتا جو کہتا مجھے سمجھ میں آئے نہ ہے کلام حق ہے کلام میرے رب کا ہے کلام میرے محبوب کا ہے تصدیق ہم ایمان لائے اس کی ذات پر اس کے محبوب پر اس کی کتاب پر تو ہمیں زندگی ملی ہے سولہ نے ماں باپ کا حق بتایا ماں باپ مباو کی یاد کرو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اف وقف لہماں جنا حد میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا اب تو دو پچے بیٹھے منوی بانڈ دیکھو اس لفظ کی تعبیر میں نہیں کر سکتا, سکتا، جنا ہے کہنا یوں چاہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ جلیل ہو جاؤ پست ہو جاؤ جنا حد بازو کو اللہ نے پر سے تعبیر دی ایک مثال دوں جب جب جب مرغی انڈے بچے رہتی ہے اوپر سے خطرہ دیکھتی ہے نا تو اپنے پر اوپر یوں بچھا دیتی نیچے سے ٹھوکے مارتے ہیں ہمیں نکلنے دو نہیں دیتے خطرہ دیکھ رہی نیچے زور لگاتے بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے یہ انہیں ماں ہونے کا حق ادا کیا اس نے تمہارے اوپر اپنے پر بچھائے اللہ اولاد سے رضاء ظالم جب تو جوان ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے تو اس کے پاؤں کے آگے بچھ جا جنا کو میں نے ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے واقعی کی وضاحت کے لیے جتنے الفاظ چاہیے میرے پاس ہیں کوئی نہیں کما ربانی دعائیں کرو اللہ ان پہ کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے کام پہ جاتے تو ماں کے دروازے پارک اما السلام علیکم رحمک اللہ حکمہ رب بیتنی صغیرہ اما اللہ تز پر رحم کرے جیسے تُو نے مجھے بچپن میں رحم کیا تنہیں تو آگے وہ کہتی علیک السلام یا بنیہ ورحمک اللہ حکمہ بررتنی کبیرہ میرا بیٹا تجھ پہ بھی سلام ہو اللہ تز پر رحم کرے جیسے تُو نے بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا پہلے اب شام کو واپس آتے تو گھر جانے سے پہلے ماں کے در پر آتے کہتے ہیں اما السلام علیکم رحمت اللہ حکمار تنی سزیرا اللہ تیرہ ماں تج پر رحم کرے جیسے مجھے بچپن میں پالا تو آگے کہتی قبیرہ اللہ, اللہ تج پہ کرم کرے رحم کرے جیسے بڑے ہو کر مجھے پالا بڑے ہو کر میری خدمت کا حق ادا کیا صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لینے پر جنت کے دو دروازے کھل جاتے ایک صاحبی آئے تار رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا ہے آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہا جی فوت ہو گئی آپ نے کہا خالہ زندہ ہے کہا جی کہا جا ان کی خدمت کر معاف ہو جائے یہ ذہن بنانا ماں باپ کا ماں باپ کی ذمے تھا اولاد کے اندر یہ رشتوں کا تقدس تو قائم کرو اب تو ایسی نفرت ہوں گی کہیں بیوی لڑکے آ جائے تو خامد سے کہتی ادھر نہیں جانا میں لڑکے آئی ہوں خامد لڑکے آ جائے بیوی سے کہتا تو گئی ہوں تو ان میں طلاق دے چڑھ دیں پھر گھر ٹوٹ چھڑے بیٹا کہیں لڑکے آ جائے تو ماں باپ سیخوا ہو جاتے ہیں hey hey <laughs> چند دہائیاں پیچھے چلے جائیں کوئی لڑائی جھگڑے ختم تو نہیں تھے ہوتے تھے مجھے یاد ہے میں جب گھر آتا تھا لاہور سے تو میرا باپ کہتا جاؤ سب سے مل کر آؤ ہم, ہم, ہم لوکل لوگ ہیں لوکل تو بڑے گوار ہوتے ہیں ان کی ہر وقت لڑائی ہوتی تو کوئی نہ کوئی اڑ پھس ہر وقت رہتا تھا لیکن جب بھی میں آتا میرا جی نہیں چاہتا تھا میں جانے کہ میرا باپ میری بڑی سخت بےزتی کرتی ڈانتا ڈانٹتا جانی ہے تو وہ جان فلاں مکان کتوں جم پیو لڑائیاں لڑ چل جا چاچے جا تائی مل کے تو اب دو اولاد کے دل میں نفرت بٹھانے والے ماں باپ ہوتے خبردار تو دے درد تو معافی منگی تا منگی کیوں تو کیوں معافی منگتے ہیں نک بڑا چھڈی اے اے انتظار کرو ناک کٹنے والی ہے اگر اس سال میں موت آ گئی اولاد کو یہ سکھانا کہ رشتے ناطوں کا ایک تقدس ہے جبڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں امام حسن حسین جیسے آپس میں ہو گیا تو ہم تو بڑے چھوٹے ہیں تو لوگوں نے کہا امام حسین سے جاؤ بھائی سے معافی مانگو کہنے کے بعد یہ ہے میں چھوٹا ہوں بڑا ہے. حق میرا ہی بنتا ہے کہ میں معافی مانگوں لیکن جو معافی مانگنے میں پھیل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے میں اپنے بھائی سے درجہ بڑا نہیں کرنا چاہتا میں جنت میں اس کے پیچھے رہنا چاہتا تو یہ بات پتہ چلی امام حسن کو تو وہ خود ہی ہوا ہے اور آ ان کو گھلے لگایا پھر ایک دفعہ امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ یہ حضرت علی کی دیدی ہیں حنفیہ ان کے بیٹے ہیں محمد ان کا پس میں نظا ہو گیا تو محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو خط لکھا میں حنفیہ کا بیٹا ہوں تو فاطمہ کا بیٹا ہے دیکھ کہیں معافی مانگنے میں حنفیہ کا بیٹا پہل نہ کر جائے اور اس کا رتبہ کہیں فاطمہ کے بیٹے سے آگے نہ ہو جائے تو امام حسن نے جو پڑھا دوڑ لگا کر بھائی کو کسی سے لگا لیا تو کس میں نہیں کھٹکھٹ ہوتی بھائیو اخلاق تو کوئی چیز ہے بی بی میں علی،, علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے علی اور فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے ایک دن آپ گھر میں آئے نہیں تھے فاطمہ غمگین بیٹھے آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا علی کا کوئی جھگڑا ہو آپ نے کہا علی کہاں ہے کہ پتا نہیں باہر نکل گئے آپ باہر نکلے ڈھونڈتے تو مسجد میں دیکھا مٹی میں ایسے پڑوچ غصے میں وہ چٹائی پر بھی نہیں مٹی میں پڑو تو پیچھے سے حضور نے محبت سے لات ماری خم یا ابا تراب جو آپ کے ابو تراب راب لکب پڑا یہاں سے پڑ کم یا ابا تراب وہ ساری کمر میں بٹی لگی تھی تو آپ تو لائے اور حض فاطمہ کے گھر میں آ کر آپ یوں لیٹ گئے دائیں طرف علی کو لٹایا بائیں طرف فاطمہ کو لٹایا ادھر علی کا ہاتھ پکڑا ادھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے پہ لا کر دونوں کا ہاتھیوں ملا دیا فرمایا صلح ہو گئی بھائی ہاں جی ہو گئی کر باہر نکلے بڑے خوش خوش تو صاحبہ نے پوچھا یار صلی اللہ کیا ہوا کہ علی و فاطمہ کی صلاح کرا کے آ جھگڑ پڑنا تو انسانی فطرت ہے معاف کرنا ایمانی فطرت ہے ایمان کو انسانیت پر فضیلت حاصل ایمان نو کام انسانی کوئی نہیں تو یہ رشتے نعتوں کے مقام سمجھانا دنیا کو کبھی وجہ نہ بنانا بھائیو وہ رشتوں کا کوئی مول نہیں اللہ کے غزم بھائی کا بھائی کا بہن کا یہ وہ رشتے ہیں خون کے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے حجاج کے دربار میں تین مجرم لائے گا ان کا سر قلم کرو ان کے ساتھ عورت تھی ان کا معاف کر دو ان کا چل تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں تیری وجہ سے ایک چھوڑ دیتا ہوں ایک اس کا بھائی تھا ایک بیٹا تھا ایک خامن تھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ ازو جو موجود ول ول اس نے کہا خامن اور مل جائے گا تو بیٹا بھی اور مل جائے گا ول مفقود ماں پہ مر گئے بھائی کوئی نہیں ملنا میرا بھائی چھوڑ دے باقی دونوں مار دے تو حجاج نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پر تینوں کو چھوڑتا ہوں تو یہ ہماری تربیت گاہیں ہیں ماں کی گود پر ماں کی گود ہی اب اب بانج ہو گئی تو کیا کریں اب کون سکھائے گا سگول ماسٹر تھوڑا سکھائیں تیسرا سبق دیا یہ بو نیا من خردل فتقن فی سخرتن او سخرتن اوفل سماوت اوفل ارب یا چبح اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بیٹے جزا سزا ہے سنبھل کے دیکھنا سنبھل کے بولنا سنبھل کے چلنا جزا سزا ہے رائی کے دانے کے برابر تم نے نیکی کی رائی کے برابر تم نے کسی کا حق مار لیا رائی کے برابر تم نے کسی کو چکر دے دیا پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہے مظلوم پستے رہتے ہیں ظالم دن رہتے ہیں پاکستان کا قانون ظالم کا ویسی پشت ہے۔ کہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے تو اے میرے بیٹے ایک قانون آگے ہے ایک عدالت آگے ہے رائی کے برابر بھی جاتی کر کے آؤ گے تو دیکھ لوگے گے اچھائی کر کے آؤ گے تو دیکھ لوگے سنبھل کے چلنا سمے ہمیں امام بابو یوسف مرنے پر رونے لگے رونے لگے 17 کہ سال جج رہا ہوں 17 سال چیف جسٹس اور میں آج مطمئن ہوں کہ میں نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا ایک مقدمے میں پھنس رہا ہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں اس میں ہارون رشید مدعلے تھا ایک ریایہ کا فرد مدعی تھا قاضی کو حکم ہے یوں ایک دفعہ مدعی کو دیکھے تو ایک دفعہ مدعلے کو دیکھے جتنی دفعہ مدئی کو دیکھے اتنی دفعہ مدعلیہ کو دیکھے دیکھنے میں برابری کرے پانچ دفعہ ادھر دیکھا تو پانچ دفعہ ادھر دیکھے چھ اور چار نہ کریں. کہ اس دن میری نظر ہارون کی طرف زیادہ اٹھتی رہی اس بے انصافی کا ڈر ہے کہیں اس پہ پکڑا نہ جاؤں فیصلہ ہارون کے خلاف کیا فیصلہ مدعی کے حق میں کیا ہارون کے خلاف کیا نظر ادھر زیادہ چلی گئی اس پہ ڈر رہوں کہیں پکڑا نہ جاؤں تو جزا سزا کا تصور بٹھانا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے صرف پیسے کی عظمت نہ بٹھائے تیسرا سبق چوتھا سبق یا بنی نہیں اکمل میری بیٹی نماز پڑھ میرا بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھ لی اپنے سامنے پڑھاؤ دیکھو صحیح پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں بچے چھپ کے پڑھتے ہیں تیز تیز پڑھ کے سر سے اتارتے ہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے پڑھاؤ پھر عملی مشق کر کے بتاؤ ایک عورت میک اپ میں گھنٹا لگا دے نماز میں پانچ منٹ لگائے تو اس نے خود بیٹی کو بتا دیا ہے کہ نماز چھوٹی چیز ہے میک اپ بڑی چیز باپ نے کاروبار میں صبح سے شام کر دی نماز کئی دکان پہ بیٹھے بیٹھے اوپر نیچے کر کے ادا کر دی تو بیٹے کو تو خود بخود سبق ہو گیا کاروبار بڑی چیز ہے نماز چھوٹی چیز نماز کی عظمت عمل سے بٹھاؤ نماز کی حیبت عمل سے بٹھاؤ یا یا نہیں سلام بیٹی نماز پڑھ بیٹا نماز پڑھ پانچواں سبق ومر بل معروف نن کر بھلائی کو پھیلا برائی کو مٹا تبلیغ کر تبلیغ کر تبلیغ کر لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہہ رہے ہیں نکلو نکلو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ماں سے ماں بچوں کو نکال ابے سے کہہ رہا ہے بچے کو نکال نکال ان کو اللہ کی راہوں میں پھرنے کے لیے یہ امت یہ امت پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے اگر یہ اس پیغام کو نہیں پہنچائے گی تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہ ہوگا تو سبلی جماعت والے تو ہمارے محسن ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کام تمہارا ہے یاد ہم کرا رہے ہیں یا بو اقم سلاح نماز پڑھو وقت اور بھلائی پھیلاؤ ون ہن من برائی مٹاؤ تو ہم تو بیچ میں قاصد بن گئے ہم تو قاصد ہیں آپ کا پارسل لے کر آئے بیگم صاحب آپ کا پارسل لو میاں صاحب آپ کا پارسل ہے اس کو لے لو بھائی دیکھ لو آپ ہی کا ہے وقف رلاماسابق پھر یہ راستہ آسان نہیں ہے تبلی اوکھا کام ہے اس لیے میں کہتا ہوں وقف بر تو بیٹا صبر سے نا کرنا نا بڑے نا کاروبار اصوکھے تو نہیں ہوتے نا مشکل کام اگر صبر کا دامن چھوٹ جائے تو فیکٹریوں تو نہیں چل سکتی کارخانے تو نہیں چل سکتے قدم قدم پہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کو آپ حل کرتے ہیں تب کام چلتے ہیں تو دعوت ہے اللہ بھی بہت بڑا کام ہے اللہ نے تبلیغ کے کام کو قرآن میں بارش سے تشبیح دی ہے بارش بارش بارش sabili, اب ان سے کو یہ ہے میرا راستہ دو لفظ ہیں قرآن ایک سبیل ہے ایک طریق ہے طریق طریق کہتے ہیں قدموں کے چلنے سے جو راستہ بن جائے اس راستہ مور رکھا تیس نومبر سن دو ہزار تین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مقام ستارہ ہاؤس فیصلہ باد مستورات میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا توبہ کا دروازہ تیار کرتا علمی کیسے گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ اور سبیل کہتے ہیں یہ جو باہر سڑک ہے سیدھا راستہ صاف راستہ اس کو سبیل کہتے ہیں طریق سے نکلا ہے طریقت طریقت اسلاح کا وہ راستہ جو لوگوں نے دماغی سوچ سے اختراع کیا بنایا سبیل سبل سے ہے سبیل تبلیغ کو قرآن سبیل کہتا ہے سبیل سبل سے ہے سبیل بارش کو کہتا ہے بارش کون سی بارش جو ابھی زمین پہ آ کر گری نہ ہو بلکہ ہوا میں سفر کر رہی ہو چونکہ جب یہ زمین پہ پانی آ رہا ہے یہ دنیا کا پاک ترین پانی ہے پانی نہ ہو تو زندگی ختم تبلیغ نہ ہو تو دین ختم پانی آئے گا زندگی سر ہوگی تبلیغ کا کام ہوگا ایمان سر سبز ہوگا پانی آئے گا اور جسم کی پیاس دور ہوگی تبلیغ کا کام ہوگا روحوں کی پیاس دور ہوگی پانی آئے گا درختوں پہ پھل آئے گا تبلیغ کا کام ہوگا ایمان کی شاخوں پہ اخلاق کے پھل اگیں گے مائیں بچوں کے لیے بچے ماؤں کے لیے جنت بن جائیں گی دینیا خامن کے لیے خامند بیویوں کے لیے جنت بن جائیں گے بھائی بھائی کے لیے پڑوسی پڑوسی کے لیے جنت بن جائیں گے اور طبقات طبقات کے لیے حاکم محکوم کے لیے محکوم حاکم کے لیے رائے رائت کے لیے رعیت رائے کے لیے جنت کا نمونہ بن جائیں گے تبلیغ آئے گی تو ایمان کے پھل اگیں گے پانی آتا ہے تو بہار آ جاتی ہے تبلیغ کا کام ہوگا تو ایمان میں بہار آئے گی پانی آتا ہے تو ہم پاک صاف ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی پہلا کام ٹوائلٹ جاؤ نہاؤ وضو کرو وضو نہیں کیا نماز نہیں پڑی تو نہاتا تو ہے اگر پانی ختم ہو جائے تو کپڑے گندے کالے لباس گندے جسم گندے چہرے گندے میلے کچیلے پانی آیا ساری گندگی دھو دی تبلیغ کا کام آئے گا روح کی ساری گندگیوں کو دھو کے رکھ دے گا سبل تبلیغ کا کام سبل پھر ایک اور کام ایک اور بات بارش سے تصویر دی ہے بارش اگر نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے گی کنو کا پانی نیچے چلا جائے گا فرض کرو کنو کا پانی نیچے نہ بھی جائے تو بھی زمین کا پانی زمین کی زرخیزی کے لیے کافی نہیں ہے زمین کا پانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک بارش نہ ہوگی زمین لہ لہائے گی نہیں کس لیے یہ جو سمندر ہے اس سے ستانوے فیصد بخارات اٹھتے ہیں باقی تین فیصد بخارات جھیلوں سے دریاؤں سے اٹھتے ہیں. ستانوے فیصد بخارات جو سمندر سے اٹھتے ہیں تو سمندر کے پانی کے اوپر ایک سطح ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر مائکرو لیئر یہ ایک ملی میٹر کا دسواں حصہ ہوتی ملی میٹر ہی نظر نہیں آتا ملی میٹر ایک ملی میٹر کا دسواں حصہ پانی تو دیکھنے کے لیے آنکھ تو کافی نہیں نا فردین لگانی پڑے گی اس ایک ملی میٹر کا جو دسواں حصہ ہے اس سے بخارات بنتے ہیں اس ایک بٹا دس ملی میٹر میں بے شمار پودے ہیں اور جانور ہیں سمجھ رہے ہیں اس ایک بٹا دس میلی میٹر بار بار سنا رہا ہوں ایک بٹا دس فٹ نہیں ہے ایک بٹا دس انچ نہیں سینٹی میٹر نہیں ایک بٹا دس ملی میٹر میں بے شمار نامیاتی مادے ہیں نباتات ہیں اور جانور ہیں ابھی جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں ان کے وہاں گلنے سڑنے کا عمل ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب بارش سے پانی جب دھوپ کی تپش سے پانی بخارات بنتا ہے تو ایک سیکنڈ میں سولہ ملین ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن پانی ایک سیکنڈ میں بخارات بن کے ہوا میں چلا جاتا ہے ایک سیکنڈ میں یہ, یہ کہ میں نے یوں انگلی ہلائی ادھر سمندر سے سولہ ملین ٹن پانی ہوا میں چلا گیا میں نے یوں انگلی ہلائی اور سولہ ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں چلا گیا یہ مائیکرو لیئر سے بخارات بنتے ہیں یہ اپنے ساتھ ان نباتات کے آپس میں گلنے سڑنے سے کھادیں بنتی ہیں یہ پوٹاش کو لے جاتے ہیں میگنیشیم کو لے جاتے ہیں فاسفورس کو لے جاتے ہیں کئی دھاتوں کو زنک کو لے جاتے ہیں تانبے کو لے جاتے ہیں سیسے کو لے جاتے ہیں کوبالٹ کو لے جاتے ہیں ہمارے پاس کوئی کھاد نہیں جس میں شیسا ڈالا جا سکتا جس میں کوبالٹ ڈالا جا سکتا جس میں تانبا ڈالا جا سکتا زنک بناتے ہیں تھوڑا بہت اب یہ سارا پانی اوپر کھاد سمیت چلا جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو یہ ساری کھاد بارش کی شکل میں زمین پر گرتی ہے تو تقریباً ڈیڑھ سو ملین ٹن سالانہ کھاد اللہ بارش سے زمین پر برساتا ہے تب جا کر زمین زرخیز ہوتی ہے اگر بارش ختم ہو جائے تو کنو سے زمین سر سبز نہیں ہوگی اور دریاؤں سے زمین سرسر نہ ہوگی تبلیغ کا کام ختم ہو گیا تو جتنے بھی دین کے کام ہیں ان سے ایمان میں باہر نہیں آئے گی اگر تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا تو دنیا میں جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اس سے ایمان زندہ نہیں ہوگا زمین زرخیز نہ ہوگی تو یہ تو ماؤں کے میں تھا بچوں کو سمجھانا جاؤ بیٹا تبلیغ کیا کرو یہ الٹا ان کو روکے بیٹھ نہیں, نہیں پڑھو تم نے پڑھنا ہے ابھی نہیں جانا آخری سبق یا وہ نہیں ہے لاۃسفرد مرحا ان اللہ مختالی انسوات اچھے اخلاق کا سبق سب سے مشکل ہے اللہ نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے ایمان پر ایک لفظ بولا لا لات بلا نماز پر ایک لفظ بولے اقمال تبلیغ پر دو لفظ بولے بخمعف ون المنکر لیکن جب اخلاق کا نمبر آیا تو چھ جملے بولے جملے بھائیو میں آپ کو جو کچھ میری زندگی میں گزرا نظروں سے کتابوں میں کتابوں کی شکل میں معلومات کی شکل میں علماء کی صحبت میں ساری اس طویل زندگی کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں دین کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہے اس سے اوکھا سبق میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا یہ سب سے مشکل تھا اللہ نے اس کو چھے جملے دیے لا شرک باللہ ایک جملہ دیکھیں آپ جب اخلاق آیا لا تو لنناس ترش کے نہ بولا کر چہرے پہ رونت مت لایا کر بلا تم شفل ارد مرا اکڑ کے نہ چلا کر ان اللہ لا يحب كل مختال فخور تکبر والوں سے اللہ کو پیار نہیں وقش تھی مشی کا چال میں آجزی رکھ لغد دمن saute آواز میں نرمی رکھ ان انکرل اصوات ل صوت الحمير سب سے گندی بری آواز گدے کی ہے چھ جملے بولیں اللہ نے چھ جملے یہ دین کا سب سے مشکل سبق ایمان کا سب سے مشکل سبق اخلاق سے میری کیا مراد ہے جو اللہ کہہ نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑو جو چھینے اس کو دو جو نہ پوچھے اس کو پوچھو جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو اس کا مطلب ہے اخلاق یعنی کھلانے والوں کو کھلاؤ پلانے والوں کو پلاؤ وہ یہ بھی ایک اخلاق کا درجہ ہے لیکن یہ ہے برابر سرابر کا اخلاق یہ ہیں جو گالی دے دعا دو جو منہ پھیر کے گزر جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام کرو اور میں نے یہ دیکھا ساری رات نفس حجت پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جو منہ یوں پھیر جائے اس کو سلام کرنے پہ تیار نہیں ہوتا حالانکہ سلام پھیرنے میں تو سلام کہنے میں تو دو سیکنڈ السلام علیکم تین سیکنڈ اور ساری رات جاگنے میں لگے گئے گھنٹے چھ گھنٹے تو میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ میرا نفس تہجد پڑھنے کو تو تیار ہے قرآن پورا ختم کرنے کو ایک رات میں تیار ہے اور جو یوں نفرت سے دیکھ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں جو منہ مو موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں تو میرا نبی کہتا ہے جو منہ مو موڑ جائے اس کو آگے بڑھ کے سلام ہم الٹا ہوں پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں میں نے سلام کر ہے کہ نہیں وہ انتظار کرتا میں سلام کرنا میں نے ایک جگہ سے جا کر کہا السلام علیکم میں دیکھ رہا ہوں تو میم آ کے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو بڑا ماحول بھی ہو ہیں میں نے سلام کر ہے کہ نہیں کردا. تو یہ کرگے بڑھ کے سلام کرنا ذاتی والے سے گزر کر جانا گالی دینے والے کے سامنے چپ ہو جانا اٹھنے والے کے سامنے جھک جانا دیکھنے میں ذلت ہے پر مجھے اس رب کی قسم جس جیسا رب کوئی نہیں ہے اگر ذلیل تم ہو گئے تو میرا گھر پکڑ لینا چونکہ میرے نبی کی ضمانت ہے اس سے بڑا زامن میں آپ کو کان سے پیش کروں اور اللہ کے نبی سے بڑا کوئی زامن لا سکتا ہے کوئی میں کہہ رہا ہوں اپنی نبی کی ضمانت پہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سند سے کہہ رہا ہوں بے سندہ کوئی نہیں میں نے پڑھا ہوا جو کچھ پڑھا ہے سے پڑھا ہے محمد عبداللہ سے حدیث پڑی ہے انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے محمد قاسم سے انہوں نے عبد الغنی مجدی سے انہوں نے شاہ اصاف سے انہوں نے عبدالعزیز سے نے ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے نے اب المواہب شناری سے انہوں نے محمد بن احمد بن محمد سے انہوں نے ابو یاحیہ انصاری سے نے ابن حضرت کلانی سے انہوں <سؤال> نے ابراہیم بن احمد کن نوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے اور <سؤال> انہوں نے حسین بن مبارک سے انہوں نے عبد الاول <سؤال> بن عیسیٰ سے انہوں نے عبد الرحمان بن مظفر سے انہوں نے محمد بن عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف سے انہوں نے امام بخاری سے نے حمیدی سے انہوں نے سفیان سے انہوں نے یا بن سعید سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں القمہ بن وقاف سے انہوں نے, عمر سے انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری سند سنا کر میں ضمانت دے رہا ہوں اپنے نبی کی ضمانت پر میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا تم معاف کرو میں ضامن ہوں اللہ تمہیں عزت دے گا تم چھوٹے بن جاؤ اللہ تمہیں عزت دے گا میں نبی کی ضمانت پہ ضمانت دے رہا ہوں پر ہماری تو مصیبت یہ ہے وہ کہتا ہے تو نیوا پہ گئے تو نیواں پہ گئے اہ نہ کر لبوں کو سی عشق دل لگی نہیں سینے پی تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کے کہ ہاں ستائے جا اللہ کی قسم اللہ کی قسم رب ضول جلال کی قسم جھکنے والے ہی اٹھا کرتے ہیں معاف کرنے والے ہی عزتیں پایا کرتے ہیں گالیوں کو دعا سے بدلنے والوں ہی کو میں نصیب ہوا کرتی ہے یہ <سؤال> سبق بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے دیکھو ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں یقین اور اخلاق بڑے تھوڑے تقسیم کیے ہیں مارکیٹ میں چیز تھوڑی ہو جائے تو ریٹ بڑھ نہیں جاتا آپ کو چاہتے ہیں چاندی سونوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں داغا میرے کو روپیہ ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ جائے کوئی نہیں ہوتا میرے گورے بڑے بگڑے کیسے رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ منہ مانگا ریٹ ملے گا منہ مہنگے پیسے ملیں گے اور جب بازار میں چیز تھوڑی ہو تو دام بڑھ جاتے ہیں اور میرے بھائیوں ایمان کی منڈی میں اخلاق کا سودا ہے بڑا تھوڑا یقین کا سودا ہے بڑا تھوڑا یہ گھر بیٹھے نہیں ملتا وہ اس کے لیے آفا کہا گردی دام سارا جہان گھومنا پڑے گا بسیار سفر بایا تا پختہ شبت خانے جگ جگ میں تھکے کھانے پڑتے ہیں تو میرے بھائی اور بہنوں اخلاق کے جنازے اٹھے ہوئے ہیں معاف کرنا سیکھو اس سے کہتے میری بیٹی کی شادی تیار ہے سب کچھ تیار کر دیا سب کچھ سب کچھ سارا زیور کپڑا سب تیار اخلاق بھی تیار کر دیے کہ نہیں کر دیے پرائے گھر جا رہی ہے وہاں بیٹی نہیں ہوگی بہو ہوگی چونکہ آج شریعت کا پتہ نہیں ساس بھی جا بن کے ساس کی بھی سسر کی الگ نندوں کی الگ پرائے گھر سے ماں باپ نے بچی پال کے ہاتھوں میں دے دی روانہ کر دی آگے وہ ظالم کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کسی باغ کا پھول ہے یہ بھی کسی کسی ڈالی کی چمبیلی ہے میں اس کو ایسے ہی رعایت سے چلاؤں جیسے ماں باپ نے چلایا تھا چونکہ دین کوئی نہیں ہے تو سانسیں عجیب سوس سانس ایک ایسی خوفناک شکل بن جاتی ہے سسرال ایک ایسا خوفناک ماحول بن جاتا ہے کہ جیسے یہ کسی ماں باپ نے کوڑے کے ٹھیر سے اٹھا کے, کے دیا ہے. اور بیٹیوں کا درد تو کھا جاتا ہے اللہ کے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی لیکن جب اتبا نے آ کر حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی پورقی اور ام کلسوم دونوں بیٹیاں تھیں ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا ابھی رخی باقی تھی کہ اللہ نے اللہ نے آپ کو نبوت کا اعلان کروا دیا اور نبوت کے اعلان پر سب سے پہلی مخالفت ابو لہب نے کی تو اس پر قرآن نے ابو لہب کی مخالفت کی تب بچ ابی ابھی اللہ و تب کی آیت اتری تو ابو نے کہا تم میرے گھر میں اتر نہیں سکتے ہو دخل نہیں ہو سکتے جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو تو اس بدبخت نے شرافت سے پیغام بھیجنے کی بجائے ہم نے آپ کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا ہے آپ حرم میں بیٹھے تھے حرم میں تو وہ آیا بھری مجلس میں آپ کو یہاں گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دیا آپ کا کُرتا پھٹ گیا کہنے لگا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے ہی ہی نبی نبی ہوتا پر باپ بھی تو ہوتا ہے اور بیٹیوں کا باپ تو زیادہ نرم گوشہ رکھا کرتا ہے بیٹوں کو تو رگڑے دے دیے جاتے ہیں. بیٹیوں کے لیے ہمیشہ حس تو آپ کی آنکھوں میں, آنسو نے کہا چھ, میں اپنے رب سے کہوں گا اوپر اپنا کوئی کتا چھوڑ دے کتاف میں پتھر ہماری جماعت گئی تھی میں نے دیکھا کر وہ جگہ کر دیکھ سکتے ہم تو آبادی ہے تو وہاں اس کافلے نے کیام کیا ایک شیر آئے اس نے سارے کافلے لگ... کو دیکھا تو اتبا کہلے کا ہائے ہائے وہ یہ شیر مجھے کھائے گا وہ مجھے oh, oh, محمد کی بدو لے ڈوبے گی وہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ گھنیش تو ایسے کھا جائے گا ہم طرف پیرا دیں انہیں سارے کافلے کا سامان کٹھا کر کے بڑا اونچا ٹیلا سا بنا کے اس کو اوپر سلایا خود چاروں طرف بیٹھ گئے پیرا دینے کے لیے اللہ نے سب کو سلا شیر آیا سب کے منہ گیا سونگتا گیا سونگتا گیا کسی ایک کو بھی ہاتھ نے پھر اس نے دیکھا چڑائی اس کی طاقت سے باہر تھی پر بدوا پیچھے محمد مستفا کی تھی چھلانگ لگائی سیدھا اوپر اور جاتے اس کے منہ کو لیا اپنے منہ میں اور ایسے چبا کے کی قیمہ کر کے پھینک دیا یہ بیٹیوں کا درد ہے لیکن آج کل چونکہ بیٹوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو آتے کہتے ہیں تو میری بھیمی بس تو ماں انہوں نے مل سکتی تو میری ماں نے بھی خدمت کرنی تمے پیو دیوی خدمت کرنی تم میری بہن دی خدمت کرنی ہے hey, hey, پرائے گھر گئی ہوئی تو محبتوں کی محتاج تھی جاتے ہی اس کو یوں سمجھ لیا جیسے ماں پیو نے کوڑے سوٹا کے دے دیا اور حدود کا پتہ نہیں ہے ساس کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہو چا. سسر کو پتہ نہیں میری حد کہاں ختم ہو چو بی, بی خامند کو پتہ نہیں میرے حق کی حد کیا ہے بیوی بی کے ذمہ تو خامن کی روٹی پکانا بھی نہیں وہ ماں کی روٹی نہ پکانے پر اس کو مار رہے ہو بہنوں کی شکایت پر بیویوں کو تلاکیں دے رہے ایک خط میرے پاس آیا کل کو سترہ سو کا خط ایک بچے نے خط لکھا اتنی درد بھری کہانی ہے میں پڑھ کے بھی رویا اب بھی رو رہا ہوں میری ماں اجڑ گئی میری دادی اور میری پھوپھیوں کی وجہ سے سترہ صفحے کی کہانی اور میں وہاں بنو میں تھا تو ایک نوجوان آیا پڑھے اس کا چہرہ ایسے اترا مجھے پرچا دیا کہ یہ پڑھ لے میں نے پڑھ لکھا تھا کہ جی ہم نے بہن کی شادی کی ہے سسرال والے کہتے ہیں تم ماں باپ سے اب نہیں مل سکتی ہو اس کے لیے دعا کر دیں لا ان کا دل نرم کر دیں صرف جوان ہو گئے بس شادی کر دو کاروبار سنبھال لیا بس میری فیکٹری اب یہ چلاتا ہے سارے پتھر ٹھیک کر لیتا ہے اب سارا دھاگا ٹھیک کر لیتا ہے سارا کپڑا ٹھیک کر لیتا ہے ساری کپاس کا صحیح سپرے کر لیتا ہے شادی کر دو اور بھائی اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں کسی کی بیٹی کو لے کے چل سکے گا اور بیٹی کو اخلاق سکھا دی معاملہ تو جان بہن ہے نا بیٹیاں بھی جاتے کہتی ہیں بس نہ تو پیو دیں نہ میرا ہو تو کسی دا ہے ہی کوئی نہیں تو دونوں طرف سے ہے آپ نے کہا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کا دوسرا بھی سنو ایک یا رسول اللہ خامند کمیرو پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا اگر اس کا سارا جسم زخموں سے بھر جائے اور زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پایا ایک صحابی رہے تھے سفر پر بیوی سے کہنے گئے ذرا گھر میں ہی رہنا تبھی بہت اچھا وہ چلے گئے پچھلی گلی میں باپ بیمار ہو گئے کتاب دیکھو اور آگے قربانیاں دیکھو انہوں نے پیغام بھیجوایا رسول اللہ میرے خامن گئے تھے گھر میں رہنا میرے باپ بیمار ہے میں دیکھنے چلی جاؤں نہیں آپ نے کیا امتحان لے لیا نہ تو خامند یہ کبھی منشا ہو سکتی ہے کہ باپ کو دیکھنے نہ جائے نہ اللہ کا نبی ایسا سخت ہو سکتا ہے امتحان لے لیا تھا تو اپنے خامن کی اطاعت کر پھر وہ مرد الموت بن گیا کہا یا رسول اللہ اب چلی جاؤں کا نہیں خامن کی اطاعت کر پھر وہ انتقال کر گئے یا رسول اللہ اب چلی جاؤں کا نہیں تو خامن کی اطاعت کر تو نہیں گئیں باپ کو دیکھنے نہیں گئیں میت پر بھی نہیں گئیں جب ان کو دفن کر دیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس بچی سے کہو تیرے اس صبر پر اللہ نے تیرے باپ کو جنت دی ہم اخلاق سے ہی کوئی نا. یہ مشکل ترین سبق ہے صاف وصفہ معاف کرو در گزر کرو کسی کی کمی دیکھ کے چھپا دو چھپا دو بڑھا کے بتانا ادھر کی ادھر بتانا ادھر کی ادھر بتانا لڑا کے پھر خوش ہونا پھر خوش ہونا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا جو نیک لوگوں کی برائی دیکھتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اس طرح ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے الباغ البراخا ابھی نیک آدمی کوئی فرشتہ تو نہیں بن جاتا گنا تو وہ بھی کرتا ہے تو اس کے, اس کے مائکروسکوپیں لگا کے دیکھنا کب غلطی کرتا ہے کب گنا کرتا ہے پھر اس کو پکڑ کے اچھالنا ارے چھپا دو چھپا دو دبا دو اللہ آپ کے پردے رکھ لے گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھنا سونے چاندی سے زندگی نہیں چمکتی اچھے اخلاق سے زندگی چمکتی ہے اپنی بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ اپنے بیٹوں کو اخلاق سکھاؤ کہ جب ایک زندگی کی ابتدا ہو تو انہیں پتہ تو کہ ہمیں کیا کرنا میں حیران ہوں ہمارے ایک دوست ہیں بڑے ذمہ دار ہیں بیٹا اس کافی وزیر ہے ہمارے ساتھ جماعت میں وقت دیتا ہے وہ ہمیں تین دن ہمیں دیتا ہے وزیر بننے کے بعد زیادہ وقت کہنا جیسے ہمارے باپ نے ہماری شادی کی ہمارے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھا کہ میں میاں بیوی میں کہیں دخل اندازی نہ کر دوں کہ آج تک اس نے ہمارے گھر میں ہم تین بھائی تینوں کو گھر بنا کے دی تینوں کو گھر بنا کے دیے ہیں اور آج تک کبھی ہمارے گھر کی تحلیج میں قدم نہیں رکھا ملنا ہو بھی میری بیوی بہو کو تو اپنے گھر بولوا لیتے بچوں کو ملنا ہو اپنے گھر بلوا لیتے ہمیں ملنا ہو ہمیں اپنے پاس بلواتے ہیں ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا کہ میں کہیں میاں بیوی میں کوئی دخل نہ دیتا انپڑھ ذمہ دار ہو کر یہ ایسے اخلاق زندہ ہیں اور آگے بیٹھوں کا ادب ایسا ہے وہ کہنے لگے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرا باپ بیٹھا ہو تو میں بھی بیٹھا میں ہمیشہ کھڑا رہتا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنے باپ کے سامنے بیٹھ سک تو یہ اخلاق سکھائے تو ہے تو زندگیوں کو گلچھن بنانا ہے تو بینک بیلنس کا فکر بعد میں کرو اخلاق کا فکر پہلے کرو سونا چاندی بعد میں کٹھا کرو حسن نے اخلاق پہلے سکھاؤ تو زندگی نے حال آباد خوشحال اس کو بھائی تبلیغ میں نکل کے سیکھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دو گھنٹے گزر جاتے ہیں اور سی باتیں پھر بھی رہ جاتی ہیں یہ تو ایسے ہی ادھورا ہی کام چلے گا ساری زندگی تو بھائی بہرحال میری بہنوں ایک تو آج ہم بیٹھ کے توبہ کریں اللہ رسول سے بغاوت کیے زمانہ ہوگا بس کر اور دوسرا اس پیاری مبارک زندگی کو گھر بیٹھے سیکھا نہیں جا سکتا اس کے لیے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں تو آپ بھی نکلو میرے بھائیو اپنی مستورات کو لے کے نکلو ہر ہر مہینے آپ لوگ تین دن لگاؤ اپنی مستورات کا ہر تین, تین مہینے کے بعد تین دن لگوا دو چلو چار مہینے کے بعد تین دن لگوا دو عورتوں کے دل کی زمین نرم ہوتی ہے ہم بارہ دفعہ تین دن لگا کے جو نتیجہ حاصل کریں گے وہ سال میں تین دفعہ تین دن لگا کے وہ نتیجہ حاصل کر لیں گے قدرتی اللہ نے نرم مزاج بنایا ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے مشقت تھوڑی ہے تین دن ہر دفعہ لگاؤ ان کو تین مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد 3 دن لگوا دو اب اپنے گھروں میں تعلیم کا رواج دو حضور پاک کی حدیثوں کو بیٹھ کے پڑھو سنو اپنے بچوں کو وقت دیا کرو اپنے بچوں کو وقت دیا کرو ہر خواہش پوری نہ کیا کرو بچہ گڈی مانگ رہے لے کے دینی نہ نہ نہ نہ نہ ان کو مشقت سکھاؤ وہ مام باپ بڑے نادان ہیں جو بچوں کو سہولتیں دیتے چلے جاتے ہیں ان کو مشقت سکھاؤ اللہ تعالیٰ ان کا رسک کھولے گا تو خود اپنے شوق پورے کر لیں گے ان کی تربیت کرو حضرت عمر حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا تھا گورنروں کو تمام دادو عرب کی مشقت نہ چھوڑنا ومش حفاتن ننگیں ننگے پاؤں چلتے رہنا وقشوشنو کھانا عرب والا ہی رکھنا یہ روم کے چٹ پٹے کھانوں کے عادی نہ ہو جانا بچوں کو مشقت کا عادی بناؤ ہر خواہش پوری نہ کرو ان کی پھر سے ان کے اندر کشی ہوگی تو بھائی یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں ان کو لے کے پھرنا ہے سفر میں بڑا دیکھو میں نے قرآن کا بہت بڑا حصہ سیکھا ہے سفر سے بہت بڑا قرآن کا حصہ میں سفر سے سیکھا کتاب سے نہیں تفسیر سے نہیں کئی حدیثوں کو میں سفر سے سمجھا سمندری سفر کر کے میرے اوپر ایک حدیث ایسی کھلی جو بخاری پڑھ کے بھی نہیں کھلی اور تفسیریں پڑھ کے بھی نہیں کھلی قرآن سفروں میں اترا ہے ایک جگہ کٹھا نہیں آیا جو مزاج قرآن میں حرکت ہے مزاج قرآن میں حرکت ہے حرکت کرتے ہوئے صاحب بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کے کتاب پڑھو گے دس گنا زیادہ سمے میں آئے گی تو سفر علم کا ذریعہ ہے تو اللہ کی راہوں میں سفر کرو مقام پر رہتے ہوئے عبادات نمازوں کا اہتمام کرو آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں زکات دو زکت سے بھی اوپر دیا کرو ابھی فطرانے کا میں روز مسئلہ بتا رہا ہوں چونکہ روز نئے لوگ آ رہے گندم کے حساب سے فطرانہ ہے آخری درجہ اعلیٰ درجے کا فطرانہ ہے کشمش کے لحاظ سے تین کلو کشمش کے پیسے وہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے یا کھجور تین کلو یہ ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے بیس روپے والا فطرانہ تو متوسط طبقے کے لیے ہے یا وکیل آدمی کے لیے پیسہ بھی لگے تو فرض بھی ادا ہو جائے تو سخی آدمی کے لیے اور خوشادہ دست آدمی کے لیے فطرانہ ہمارے نبی والا ہے ہمارے نبی کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے تین کلو کا حساب لگاؤ پانچ سو سے زیادہ ہو جائیں گے یا کھجور کا فطرانہ ہے تین کلو کا حساب لگاؤ وہ ڈیڑھ سو دو سو سے زیادہ ہو جائے گا ہاں بھائی اگر نہیں جی چاہتا تو چلو پھر بیس روپے تو دے ہی دیا کرو مری مری مرغی میاں جی دینا کرو تو پرسو ادا ہو جائے گا لیکن میں کہتا ہوں سخی بنو سخی بنو ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو خرچ کرے اوروں پہ خرچ کرے شہید وہ ہوتا ہے جو صرف گن گن کے خوش ہوتا رہے اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے واہ واہ کروڑ ہو گیا ہوں دہ کروڑ ہو گیا ہوں ایک ارب ہو گیا چولے چولے تے سوتھ پارٹی ہوئی ہوں چولے چولہے ٹاٹ لگے ہوں لگتا ہے جی میں فقیر آ گیا منگن والا بینک بھریا پہ ہے اس کو کہتے ہیں شہید کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرنا اوروں پہ بھی خرچ گن گن کے خوش ہونا ہے اور پھر جا کے مر جانا ہے اور بخیل ہوتا ہے جو اپنے اوپر تو کرے اوروں پہ نہ کرے سخی بنو اللہ کی سخی سے یاری ہے سخی سے اللہ کی دوستی ہے اللہ کے اللہ نے کہا تھا مجھے قسم ہے میری ذات کی جنت الفردوس میں بخیل کو داخل کبھی نہ کروں گا. تو آپ تو اکثر مالدار بیٹھے ہیں ہاتھ کھلا رکھو آج لوگوں میں فخر ہے سودی نظام فخر کو لازمی کھینچتا ہے تو دو گے تو پاؤ گے دو گے تو پاؤ گے دو گے تو ملے گا تو بھائی ان ساری باتوں کے لیے ہے تبلیغ میں پھرنا اب بتاؤ بھائی کون تیار میں تو اتنا تھکا ہوا تھا میں نے کہا بھائی ڈیڑھ گھنٹہ بات کروں گا پھر دو گھنٹے ہو گئے اوپر ہی ہو گئے تو بھائی رام کا اجتماع چار دسمبر کی شام سے ہو رہا ہے اس اجتماع سے چار مہینے چلے کے لیے جو بھائی تیاروں وہ نام پیش مستورات اب تو عید کے بعد اپنے تین دن پندرہ دن کے نام پیش کریں موضوع ہے توبہ کا دروازہ تیار کردہ فون نمبر چھ تین سات صفار صلی محمد ان کا ماحل حسنتا دنیا حسن نار میرے مالک اے ہم سب کے خالق ہم تیرے ہی بندے ہیں یہ تری ہی باندیاں ہیں ہم تیرے ہی فقیر ہیں یہ تیرے ہی کی فقیریاں ہیں ہمارا تیرے سوا نہ کوئی آسرا ہے نہ کوئی سہارا ہے اے مولا اے بادشاہ ہم سب کو معاف کر دے ہم نے آج تک تیرے بہت نافرمانیاں کی تیرے ہر حکم کو توڑا تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے تو روکتا رہا ہم نہ رکے بلایا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دیے تو عبرت کے نمونے دیکھا ہے ہم نے نظروں کو جھکا دیا اے مولا کریم تیرے ہر حکم کو توڑ کر اس بچے کی طرح تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں جو سارے کھلونے توڑ دیتا ہے پر اپنی ماں کا سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے ماں باپ پھر اس کو نیا کھلونا لے کے دے دیتے ہیں میرے مالک ہم بھی اپنی ساری توبے توڑ کر اور ساری نیکیوں کو برباد کر کے آج تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں تجھے درحم طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں تیرے سامنے فقر کا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یا اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے دے ہماری توبہ قبول کر لے ہمیں معاف کر دے ہمیں نہ ہمیں ٹھکرا نہیں ہمارا تیرے سوا آسرا کوئی نہیں ہمارا تیرے سوا کوئی یا اللہ یا اللہ ہم سنبھالنے والا کوئی نہیں اے بادشاہوں کے بادشاہ ساری امت حلہ کو برباد ہے ہم تجھے پکارتے ہیں رمضان میں چند چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں تیری خصوصی رحمت کے در کھلے ہوئے یا اللہ ان سے ہمیں فائدہ دے دے ان کے بند ہونے سے پہلے پہلے آج امت کی قسمت پلٹ دے یا اللہ مولا کریم صدیاں گزر گئی امت کا نصیب ڈوبے ہوئے ہماری کتنی نسلیں انہیں میں گم ہو کے ختم ہو گئیں یا اللہ تیرے محبوب کے بعد کئی جھٹکے لگے پر یہ جھٹکا تو بڑا ہی لمبا ہوا کئی زوال آئے میرے مولا پر یہ زوال تو تین سو سال پچھا چکا ہے اے مولا اب تو ہمارے حوصلے بھی ٹوٹ رہے ہمتیں بھی پستو رہی اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو امت کو اس گرداب سے اور بھمر سے نکال سکے یا اللہ آج کا عذاب بڑا آیا ہے جان پر تو پہلے بھی عذاب آئے مال پر تو پہلی بھی آفتے آئیں جان پر پہلے بھی مصیبتیں آئیں پر اکثر ایمان سلامت تھے اے مولا آج ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے بہت بڑی آفت آئی ہے کہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے پڑ گئے یا اللہ ہمارا ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی اے مولا موسیقی میں ڈوب گئے آوارگی میں ڈوب گئے انہیں واپس آنے کی ہمیں کوئی سبھیل نہیں دکھائی دے رہی اے ڈوبتوں کو بچانے والے اللہ اگر تیری رحمت متوجہ نہ ہوئی تو یا اللہ یہ امت برباد ہو جائے گی اے, مولا اے کریم تو نے بغیر کسی سبب کے اپنے, اپنے بندے یوسف کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا تھا اندھے کنویں کے باوجود تیری حفاظت بنا دیا ہے میرے مالک اللہ یہ وہی امت ہے جس کے نوجوان جب راتوں کو روتے تھے تو تیرا عرش بھی روتا تھا اللہ یہ وہی امت ہے میرے مالک جن کے رات ہیں وہ فرشتوں کو بھی رلا دیتی تھی میرے مولا یہ وہی امت ہے میرے اللہ جن کی دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہنے والے بن جاتے تھے جن کا رات کے رونے کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے تھے ہے اللہ آج یہ آسمان کیا دیکھ رہا ہوگا یہ آسمان کیا کہتا ہوگا یہ کیسے کلمے والے ہیں شیطان بھی کنی کترا کے گزر رہا ہے میرے مولا مہربانی کر دے امت کا حیا واپس کر دے میرے مالک اس امت کی بیٹیوں کے تقدس پر فرشتوں لیکن تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا اللہ اس بے حیائی کو اس آوارگی کو کہیں دفن کر دے ہماری اللہ اسمت کی جو پاکیزہ صاحب کا زندگی تھی وہ انہیں واپس کر دے اے مولا نوجوانوں میں حیا دے دے تقدس دے دے عورتوں میں حیا دے دے پاک دھمنی دے دے تاجروں کو دیانت دے دے سخاوت دے دے زمینداروں کو توازو دے دے یا اللہ بادشاہوں کو عدل دے دے عدالتوں کو انصاف دے دے فقیروں کو خودداری اور استغنا دے دے میرے مالک علماء کے علم کو قرآن کے نور سے روشن کر دے مولا طبقات کو آپس میں محبتوں سے جوڑ دے یا اللہ مسجدوں کو آباد کر دے یا اللہ بازاروں میں شریعت کو زندہ کر دے دکانوں میں قرآن کو زندہ کر دے یا اللہ اولادوں کو نیک و سالے بنا دے جن کو نہیں دی ان کو نیک اولاد عطا فرما جن کو دے دی ہے ان کو نیک فرما جن کے جوان ہو گئے یا اللہ ان کی شادیاں مقدر فرما ہمیں اپنے محبوب کی محبت دے دے یا اللہ آج تیرے در پہ بڑی آجزی کے ساتھ اتنا بڑا مجمع لے کر سب روزے والے بیٹھے ہیں یا اللہ بے شک ہماری کیفیت تو وہ نہیں ہے مورت تو ہے سورت تو ہے یا اللہ آج تیرے دربار میں ہم تیری سب سے قیمتی چیز تیرے دربار کی وہ تیرا تعلق اور تیرے محبوب کی محبت ہے آج ہماری جھولی اس سے دھر دے یا اللہ ہم نے آج تک محسوس ہی نہیں کیا یا اللہ تیرا تعلق کیسا ہوتا ہے تیری محبت کیسی ہوتی ہے ہمیں آج تک محسوس نہیں ہوا یا اللہ کہ تیرے ذکر کی مٹھاس کیا ہے اے مولا ہمارے گندے دل اپنی محبت سے بھر دے اپنے محبوب کی محبت سے بھر دے یا اللہ اے مولا ہم پر کرم فرما کمزوروں پہ لوگ رحم کھایا کرتے ہیں معذوروں پہ لوگ ترس کھایا کرتے ہیں ہم ایمانی کمزور و معذور ہیں اے مولا اے مولا پہلے لوگوں کو تو نے نیک ماحول دیا تھا ان کے نیکی پہ چلنے کے ساتھی موجود تھے ہمارے تو چاروں طرف نا فرمانی کی آگ ہے دامن بھی بچائیں تو دھویں سے سارا وجود کالا ہو رہا ہے اے مولا اے کریم ان رکاوٹوں کو دور کر دے ان رکاوٹوں کو دور کر دے کوئی ابو بکر جیسا ہمیں بھی دے دے کو تیرے خزانے کم تو نہیں پڑ گئے یا اللہ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا تیرے سامنے اپنے دکھ نہ تو اور کسے سنائیں میرے مولا اخبار دیکھتے ہیں سینا کٹ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے کیسوں کے ہم حوالے ہو گئے اے مولا کوئی عمر جیسا دے دے ہمیں جو اس ظلم کو عدل سے بدل دے یا اللہ ایک وہ تھے جو کتے کے پیسے مرنے پر روتے تھے ایک ہمارے ہیں مالک جو ہماری ہی لاشوں پہ عشرت کرے بناتے ہیں یا لا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بے شک ہمیں اس قابل نہیں ہے کیسے نیک لوگ ہمیں ملے تیری رحمت تو اس قابل ہے کہ ہمیں عطا کر دے یا اللہ ہمیں ہمدرد عطا فرما راتوں کورونے والے ہمارے یا اللہ حاکم عطا فرما عثمان جیسا حیا والا ہمیں کوئی دے دے جو امت کو حیا کی چادر پہنا دے کوئی علی جیسا علم والا دے دے جو امت کی جہالت کو دور کر دے کوئی حسن جیسا شہزادہ دے دے جو اپنے مفاد کو ٹھکرا امت امت بنا دے مالک ہمیں تو ہر آنے والا اس نے ہمیں ہی نوالا بنایا ہمیں چوڑتا رہا عزتوں سے کھیلے جان سے کھیلے مال سے کھیلے آج ظالم کی ڈھیل لمبی ہے اور مظلوم کی جائے پناہ نہیں ہے یا مرجبی بچوں کو پروں میں چھپاتی ہے ہمارے اوپر تو کوئی سایہ نہ رہا تو بھی سایہ نہ کرے گا ہماری بے بسیاں تو بات کو بڑھ گئی ہیں یا اللہ ہم تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے بچہ مار کھا کے ماں ہی کو تو بتاتا ہے اللہ ماں بھی نہ سنے تو بچہ کہاں جائے گا یا اللہ تو آ ہمارے حال پہ کرم کر دے ہماری سن مولا ہم بڑے دکھی ہیں ہماری نسلیں ہلاک ہو گئی مسجدیں برباد ہو گئی مدرسے ویران ہو گئے یا اللہ ذکر کی مجلسیں ویران ہو گئیں بازار بھرے پڑے موسیقی کی محفلیں گھر گھر میں زندہ ہو گئیں ہمارے بس میں بھی نہیں بجلتے گھر ہیں اور ہم رو بھی نہیں سکتے بھڑکتی آ ہم بجا بھی نہیں سکتے تو ہمیں یا اللہ یا اللہ جن کے حوالے کیا ہے انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا میرے مولا تو آ اپنی دھرتی کو صاف کر اپنے آنگن کو صاف کر گندا ہو گیا یا اللہ ہم بھی اپنا گھر روز دھوتے ہیں آج اپنے گھر کو دھو یا اللہ بے حیائی اورانی یعنی فہشی سے زنا سے سود سے حرام سے گندا ہوا پڑا ہے بادشاہوں کے بادشاہ اپنا فضل کر دے کہ آج کا باطل بھی کہتا ہے آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کہ اسلام نہیں آ سکتا تو لا کے دکھا دے یا اللہ کہ پہلی صدی ہو یا چودہویں یا چودہ ہزارویں تیرے محبوب کا طریقہ حتمی ہے مالک الملک جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اسے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دے ہم نے تیرے دین کو مرد دیکھا ہے ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا ہم نے اس کی خزاں دیکھی ہے ہمیں اس کی بہار بھی دکھا ہم نے سمت کا رونا ہی دیکھا ہے یا اللہ اخبار دیکھیں کہانیاں سنیں انہیں کی آہو بکا ہے انہیں کی چیخ و پکار ہے ان کا کبھی ہنسنا بھی سنا دے ہمیں ان کی خوشیاں بھی دکھا دے ہمیں زمین و آسمان کے مالک تیری طاقت کو تو زوال نہیں آیا ہم تو زوال پذیر ہوئے جو پڑے تیری طاقت میں ضوف نہیں آیا ہماری طاقتیں تو چھن چکی ہیں تو نے باطل کو لمبی ڈھیل دی اب آ کے انہیں پکڑ لے یا اللہ اس رمضان میں ابتدا کر دے اس رمضان میں ابتدا کر دے یا اللہ اس رمضان میں ابتدا کر دے یا اللہ ہم تو پہلے ہی بے صبر ہیں اب تو صبر ہوتا ہی نہیں پہلے ہی جلد باز ہیں اب تو پیمانے چھلک رہے ہیں میرے مالک آج کا فرعون مصر کے فرون سے بڑا ہے آج کا قانون مصر کے قارون سے بڑا ہے آج کے نمرود و شداد و م... وہ قوم آج کے نمرود و شداد سے بڑے ہیں بابل کا نمرود چھوٹا تھا ہمارے نمرود بڑے ہیں یا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنی غیبی مدد کو ظاہر فرما اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما یا اللہ آج کے اہل باطل کو بھی ہدایت دے دے تو جن کے مقدر میں نہیں ہے اور ان کا کام ہی تیرے محبوب کی امت کے خون کی ہولی کھیلنا ہے اب یہ اللہ ان کو پکڑ لے ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں ہے اور تقوے والے اسباب بھی کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر جیسے بھی کوئی نہیں ہے اب تو بس تیرا ہی آسرا اور سہارا ہے یا اللہ یا اللہ آج تو مان جا یا اللہ مان جا یا اللہ ہماری بس ہوئی پڑی ہے یا اللہ ہر قدم پہ ہم اپنی محنت کو بکھرتا دیکھتے ہیں ٹوٹتا دیکھتے ہیں یا اللہ یا, اللہ، یا اللہ، دیر ہو گئی دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی اللہ وسطو جلدی سے آجا اللہ جلدی سے اللہ جلدی سے ہماری نسل برباد ہو رہی ہے یا اللہ دنیا کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا ہمارے ایمان پہ کے پڑھنے میں رہا تھا ہم تجھے اپنا درد دکھا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ ہماری سمجھتا ہے یا اللہ اے مولا اپنے حبیب کی مت میں کرم کر دے ان کا ایمان بھی گیا اور ان کی جانیں بھی گئیں. یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا محبوب پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا آج اس کی امت کے کتنے بچوں کے سر کٹ گئے یا اللہ کتنی ماؤ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے یا اللہ ساری دنیا ہی ہمارا قبرستان بن گد بھی ہماری لاشن ہو جرے! بیڑیوں کو بھی ہمارا ہی گوشت مل رہا ہے یا اللہ! یا اللہ تجھے تو زوال کوئی نہیں ہی! ہمیں تو زوال آ گیا ہے تو تو بے عیب ہے اور ہم گرفتار بلا ہیں یا <تصفح> اللہ اور کچھ نہیں اللہ اتنا تو ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں اس لیے تو ہم جلیل ہمیں وہ کر رہے کہ یہ اللہ کو مانتے تو آنا ہمارے ساتھ اور کچھ نہ چاہیے نمازیں بھی چھوٹ گئیں روزے بھی چھوٹ گئے حلال کمائیاں بھی گئیں پر کلمہ تو موجود ہے یا اللہ جیسا کیسا ہے ایمان کا بول تو لیے پھرتی ہے یہ عمر تمہارے والا تیرے محبوب کی محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہے میرے والے یا اللہ اے و آسمان مولا! ہم بے بسی سے رو رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے چونکہ سزا تو تیری طرف سے آ رہی ہے تو ہمیں بندر خنزیر بنا دے تیرا حق بنتا ہے ہم نے نمازیں چھوڑی ہم نے حلال چھوڑا پاک دام نے کچھ جو بھی سزا دے تیرا حق بنتا تو ہمیں آگ میں ڈال دے تیرا حق بنتا ہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تیرا حق بنتا ہے ہم نے تیرا کھایا اور تجھے آنکھیں بھی کھائے ہم نے تیرے وجود سے تیری نا فرمانیاں کی ہمارے ہی ہاتھوں سے سود کے بینک کھڑے ہو گئے اسی امت کے ہاتھوں سے شراب کی بٹیاں چل گئی ہیں اسی امت کی بیٹیاں سر بازار ناچ رہی ہیں دیکھنے والے بھی مسلمان ناچنے والی بھی مسلمان اور پارٹیاں یہ بنانے والے بھی مسلمان میرے مالک ہم اس لحاظ سے کوئی نہیں اپنا گلہ تجھے سنا رہے وہ تو جو ہوا ٹھیک ہوا اس سے بھی سخت ہو وہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ ہم اپنا دکھڑا تجھے اپنے ضوف کی وجہ سے سنا رہے ہمیں معاف کر دے اب بس کر دے یا اللہ اب سزا بس کر رمضان جا رہا رمضان جا رہا ہے یہ آیا پتا نہیں کر کب آیا تو آج بھی مدد کو نہ آیا تو پھر وہ کون سا موقع ہوگا میرا مولا مہربانی کر دے اسمت کی حال پہ کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے, کرم کر دے ہمارے پاس سب الفاظ بھی کوئی نہیں ہے مانگنے کے لیے ہمارے اندر کے غم اسی طرح بدستور کھڑے ہوئے یا اللہ ہمارے درد اسی طرح ہیں یا اللہ ہماری کہانیاں ختم نہیں ہوئی ہمارے الفاظ ختم ہو گئے ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں طریقہ بھی نہیں مولا تو تو کہتا ہے مانگو میں دیتا ہوں ہمیں جو نہیں مل رہا تو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا یہ نہیں کہ تیرا وعدہ غلط ہو گیا تیرے وعدے سچے ہم جھوٹے اے بادشاہوں کے بادشاہ قانون کو رحم کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اگر مجھ سے مانگتا تو میں اس کو نکال دیتا ہم تو تیرے محبوب کے ہمت ہیں پر ہمیں مانگنے نہیں آ رہا اب کہاں سے لائیں یا اللہ یہی ہے اسے ہی قبول کر لے اسے ہی قبول کر لے یا اللہ اسے قبول کر لے یا اللہ ہمیں اور کچھ نسبت نہیں تو تیرے نبی نے ہمیں یہ تو ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم بھی جو آپ کے بھائی ہیں تو تیرے نبی نے کہا تھا نہیں تم میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ مان لائے گی ہم نے تیرے نبی کو کوئی نہیں دیکھا وہ پاک ماحول کوئی نہیں دیکھا ہم نے تو ہر طرف گندے منظر دیکھے ہیں خوفناک نافرمانی فرمانی دیکھی ہے کہ اللہ تیرے نبی نے ہمیں بھائی کہا تھا ہمیں تو یہ لفظ کہتے بھی شرم آتی ہے محبوب کی آج بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہم ان کی عزت کا ذریعہ بنتے تو ہم بڑے فخر سے کہتے پر ہم تو ہائے ہائے کیا کریں ہم تو تیرے محبوب کی بدنامی اسلام کی بدنامی قرآن کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں اپنے دکھ سے درد مند ہو کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ اور تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی کہا تھا. تجھے اسی بول کا واسطہ تجھے اسی بول کا واسطہ تجھے تیرے نبی کے آنسو کا واسطہ تجھے اس کے تائ میں گرے ہوئے خون کا واسطہ تجھے اس کے عہد میں ٹوٹے تب ہے اب بس کر دے ہماری سزا بس کر دے اپنی سزا کا فیصلہ اب واپس لے لے واپس لے لے واپس لے لے،, لے لے اپنی مدد کو آ تیار کرتا کر فون نمبر چھ